کے خاص مقربین بارگاہ میں سے تھے یعنی آپ کے جو دادا تھے آپ ہی کی محبت سے کوفہ میں قیام میں اختیار کیا یعنی آپ کے دادا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے کوفے میں قیام اختیار کیا تھا جو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وضاء الکریم کا دارالخلاف تھا یعنی کوفہ حضرت ضعطی اپنے فرزند حضرت ثابت یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تھے حضرت ثابت تو ان کے جو بیٹے تھے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو لے کر حضرت علی المرتضا شیر خدا کرم اللہ تعالی وضر کریم کے پاس دعا کے لیے تشریف لائے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت کے لیے دعا فرمائی تھی اور بہت برکت کی بشارت دی تھی اور یہی کرامات کرامت و بشارت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی تھی جس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ یاد آتا عراق کوفہ کدھر ہے کوفہ جناب عراق میں ہی ہے کوفہ عراق میں ہی ہے تو جو ہے یہ جو ہے مختصر تھی جو ہے مجھے وہ تاریخ پیدائش تو کل امام ہمارے تموجن بھائی نے بتائی تھی کہ ایک کال کے مطابق سن اسی ہجری ہے اور ایک کال کے مطابق جناب تریسٹھ ہجری بتائی تھی نا تموجن بھائی سکسٹی تھری ہجری بتائی تھی نا آپ نے میرے پاس جو ہے وہ جو ہے وہ اسی ہی لکھی ہوئی ہے خیر تو یہ جناب میں نے جی حضرت میرے پاس اسی ہی لکھی ہوئی ہے لیکن کل ہمارے تموجن بھائی نے اکسٹھ اچھا اچھا اکسٹھ اکسٹھ سزا کرنا ایک اور جو ہے اس کے حساب سے تو آپ نے جو ہے بہت سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ پایا جن میں سے ملاقات آپ کی جو چند چار صحابہ سے جو ہوئی جو مشہور تھے جن میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں جو بصرہ میں سے تھے عبداللہ ابن عبی کوفہ جو کوفا میں تھے سہیل بن سعدی سعاد جو مدینہ منورہ میں تھے ابو طفیل عامر ابن واسلہ جو مکہ معذبہ میں سے تھے, میں تھے اس کے متعلق اور بھی روایت ہیں اور یہ جو ہے مطلب ان سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور باقی جو ہے یہ بہت مشہور صحابہ کرام تھے تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہمارے تموجھن بھائی اس میں مزید جو ہے وہ ایڈٹ کریں گے تو میں مائک ان کے لیے چھوڑتا ہوں جناب السلام علیکم اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں رابطہ ٹھیک ٹھاک ہیں تھا کہ مزاجن احوالن ابھی گھنٹہ پہلے ہم نے اسپیچ کی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کون سے واقعات پیش آئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا دنیا سے پردہ کن حالت میں ہوا اور کب ہوا وہ تقریباً ڈسکس ہو چکے ہیں ایک گھنٹہ پہلے تقریباً ہم کچھ بھائی آ تھے کچھ تھے نہیں اب مجھے سمجھ نہیں پڑی کچھ باتیں ہم کل کر چکے تھے کچھ آج کر چکے ہیں تو اب ہم امام صاحب کے جو مناظرے تھے یا ان پہ تھوڑی بات نہ کر لیں یا پھر سمجھ نہیں پڑتی وہ کریں کہ دوبارہ سر اسے ساری مطلب جو ان کی سوانیں ہے جو بائیوگرافی ہے اس سے بات کریں اگر آپ مجھے بتائیں نا میں کروں تو کیا کروں آپ جو آرڈر کریں گے وہی کریں گے میں کہتا ہوں امام صاحب کو جب مناظرے ہوئے یہ بھی سن لیں اور جناب بعد اچھا جناب امام صاحب کی ذکاوت اور ذہانت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا میں پوری حدیث بھی آپ کے لیے انتخاب بخاری شریف کی پڑھ لیتا ہوں ادھر مخان میں کم پڑھی ہے انہوں نے مسلم کے حوالے سے لکھی ہے میں بخاری شریف ہے حدیث نمبر فور ایٹ ٹھیک ہے جناب 4897 حدیث نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں حوالے نوٹ کیا کریں ہمیشہ اب کوئی ہو نہ ہو کتابیں ہو نہ ہو تو مطلب کسی نہ کسی کو کوئی چیز یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے حضرت ابو حرا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ جمعہ نازل ہی جب آپ عشا پر پہنچے اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ہیں تو عرض کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم ان سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے کوئی جواب نہ دیا حالانکہ تین مرتبہ پوچھا گیا اور اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے آپ نے اپنا دست کا ان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا ستارے کے قریب بھی ہوتا تو بھی یہ لوگ یا ان میں سے کوئی شخص اس تک ضرور پہنچ پاتا یہ اچھا جناب امام جلال الدین سعودی رحمتہ اللہ علیہ نے بتفاق اتفاق علماء امت کے اس, اس کا مزدار امام آز امام صاحب کو اقرار قرار دیا ہے اگرچہ خود جو تھے وہ سرکار جو تھے تو وہ حنفی المذہ نہیں تھے لیکن دیکھیں کتنے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ اصل میں علماء ہوتے ہیں یہ بڑے دل والے ہوتے ہیں جو حقیقت کو حقیقہ حق کو حق کہتے ہیں کہ براد کیا ہے ان کو کوئی اس چیز سے مسئلہ نہیں کہ چاروں مذاہب جو ہیں وہی اہل سنت جماعت ہے چاروں مذاہب کیا ہے چاروں کے چاروں مذاہب ہی اہل سنت جماعت ہے اسی طرح جب جب امام صاحب سے آپ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا اگر وہ شخص دلائل کے ذریعے سے اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ثابت کر سکتا ہے اللہ ہو ہمارے امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل وہ دانش دی تھی وہ فہم و فراست دی تھی وہ سوچ تھی ان کی جو پھر شاید کسی کے پاس آئی ہو تو آئی ہو جتنی کچھ ہم نے پڑھا جتنا ہماری نالج ہے پڑھا کدھر ہم نے جتنی ہماری معلومات ہے تو وہ سوچ اور وہ فکر نہیں کسی اور کے پاس تو وہ ہمارے امام صاحب کا کام ہے حضرت قطع سے مناظرہ ہوا ہے تو یہ سنتے ہیں آپ لوگ روم میں ہیں کہیں کہ میں آپ سب روم میں ہیں کھانے پینے کے لیے تو رات چلے نہیں گئے اکثر لوگ چلے جاتے ہیں کوئی چائے پینے چلے جاتا ہے کس کو ابو بلا لیتے ہیں کوئی گھر کی صفائی شروع کر دیتا ہے اور پتہ نہیں کوئی کیا کرتا ہے تو کوئی کیا کرتا ہے اچھا جی جی اللہ حافظ جناب اللہ حافظ اپنا خیال رکھے ہم ہے چلے آپ ہیں تو <laughs> قطادا, حضرت قداد, مشہور محدث اور تابعی ہیں بسرا ان کا وطن ہے حضرت عنس رج اللہ عنہ حضرت اب بن ججیز حضرت اب الطفی روایت کرتے حضرت عن سج اللہ کے دو شاگرد ہیں جو بہت مشہور ہوئے ان میں ایک یہ ہی ہیں کون ہے حضرت قطع ہیں یہ بھی اہل سنت ہے بالکل اہل سنت ہے جناب جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں بالکل اہل سنت ہے جناب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے وہ انہوں نے اشتہاد کیا تھا مجتہد تھے اور اس میں ان کا مذہب جی ہے اور بالکل صحیح ہے اہل سنت ہی اگر ہاتھ کھوڑ کر ابھی آپ یہ کہیں گے کہ اچھا شیعہ بھی ہاتھ کھوڑ کر نماز پڑھنے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے اس کے بعد یہ بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کے اتفاق نہیں کروں گا ٹھیک ہے اگر رام نے اس کے بعد جو ہے تو شیوں کے ساتھ لانا ہے تو ہم سوری وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی امام جناب ابو جا امام جافر صادق کے فقہ کو فالو کرتے ہیں سنتا آ رہا ہوں مجھے تو آج تک کہیں پتہ نہیں لگا کہ امام جعفر صادق صاحب کا کون تو وہ تو بہت, بہت بڑے شیخ تھے بہت بڑے بزرگ تھے بہت بڑی ہستی تھی بہت بڑی علمی شخصیت تھی کوئی شک نہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے نا وہ استادوں کے استاد تھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے بزرگی اور کے مقام مرتبے میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے اس سلسلے میں جو ان کا مناقب ہے سب ٹھیک ہے لیکن ایک بات بھی مجھ سے آج تک سمجھنی پڑی ان کا اگر یہ سکہ ہے سکھ ہے جو آپ لوگ جن کو شیعہ حضرات فالو کردھر رہی ہے سکھ یہ سکھ جو ہے یہ کہ کہاں سے آئیے جناب تو دو الگ چیزیں ہیں ایک جو آپ جس سکھ کو فالو کرتے ہیں ایک چیز ہے اور اگر جناب امام جعفر صادق کا جو مقام مرتبہ بزرگیت علمیت جو بھی ہے مناقب ان کے ہیں وہ سب اپنی جگہ حق ہیں جناب اب آپ کے جو ہیں تو نہیں یہ امام جعفر صادق کی جو بات کرتے ہیں کو فکے جافی جو کہتے ہیں پڑتی فکے جافی ان کا کہاں سے شروع ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں پڑتی کسی کے پاس پروف ہو تو آج ان کے دو شاگرد ہوئے ہیں جو بہت مشہور ہوئے ان یہ ہیں حدیث کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ الفاظ و معانی سکے جافری پہلے دیکھیں میں نے آپ سے جو سوال کیا شاید آپ میرے سوال کو نہیں سمجھے آپ یہ پروف کریں کہ فکے جعفریا امام جعفر صادق کا فکہ تھا بس آپ یہ پروف کریں آپ یہ پروف کریں کہ فکے جعفریا جو ہے جو بھی آپ کے عقائد و نظریات ہیں وہ امام جعفر سازی کیسے بس بات ختم ہو گئی یہ ہم کہہ رہے ہیں وہ فکے وہ, ان کا جو بھی عمل اور طرز و فیلس سب کچھ تھا میں ان سے امام جعفر صادق کی پرسنالٹی کی تو ہی نہیں ہے نا جس فکر کو آپ فائدہ کرتے ہیں جو آپ کے نظریات ہیں جو آپ کی سوچ اور فکر ہے اس کی بات کریں گے جی اصول کافی تو جی ہماری بک نہیں ہے جو ہم تو, تو اپنی باتوں کو کرنا ہے آپ اپنی بکس کو چھوڑ دیں ہم اپنی بکس کو چھوڑ دیں گے اجماع امت کی بات کریں گے اور کسی تیسرے آدمی کی بات کریں گے ٹھیک ہے جی ہم تیسری, کسی تیسرے آدمی کے رائے لائیں سامنے اور او, کسی تیسرے آدمی کے رائے لائیں وعلیکم السلام حضرت آ گئے حضرت کیسے ہیں آپ مزاجن اور احوالن ٹھیک تھا ہے علامہ صاحب خیر خیریت سے ہیں تو حضرت قدادہ جو تھے یہ حدیث کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ الفاظ و معنی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا تھا لوگ ان کو حفظ الناس کہتے تھے امام صاحب حدیث میں ان کے شاگرد ہیں کیا ہیں جناب امام صاحب ان کے حدیث میں کیا ہیں شاگرد ہیں ان کے متعلق ایک مشہور ہے جب مدینہ منع میں حضرت سعید بن سیب سے حدیث پڑھتے تھے تو درمیان حدیث سے بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے ایک دن استاد نے اسے دریافت کر لیا کہ تم بہت زیادہ پوچھتے ہو کچھ یاد بھی رکھتے ہو مطلب یہ پوچھتے ہی رہتے ہو لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہو تو جناب حضرت قطع نے بقاعد تاریخ لفظن سب سنا دیا امام صاحب ان کے بارے میں فرما دے ہیں کہ قطعیت اختلاف تفسیر میں بہت بڑے آ, واقفیت اختلاف تفسیر میں بہت بڑے عالم ہیں اب سنیں جناب امام صاحب ان کے استاد بھی امام صاحب کے استاد بھی امام صاحب جو ان کے ساتھ جو نشست ہوگی سنے اور دیکھیں. کہ علماء جب بیٹھتے ہیں، آہلِ علم جب بیٹھتے ہیں تو کس طرح ادب کس طرح ادب جسا ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور پھر اپنے اظہار بھی کیا جاتا ہے وہ کن الفاظ میں دیکھ؟ سنیں اب. ایک دن حضرت قطع کوفہ تشریف لائے اور اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھے میں اس کا جواب دوں گا اعلان ہوتا ہے نا جناب اللہ کی ولی بھی کبھی کبھی جوش میں آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں, علماء, ہوتے ہیں علماء حق ہوتے ہیں علما ورث المبیا ہیں علماء حق جو ہیں السند جو ہیں وہ ورث المبیا ہیں انبیاء کے وارث ہیں جب وہ بات کرتے ہیں جوش میں آتے ہیں تو پھر ان کے سان جی جو, جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی پھر ہمارے امام صاحب تھے نا وہ بھی پھر ہمارے امام صاحب تھے کیا بات ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مجھے ان جیسی کوئی شخصیت تو جی کوئی ان جیسی شخصیت ان جیسی سوچ اور فکر تو بتا دے اس کے بعد میں آپ کو حضرت امام کی بات کروں گا ٹھیک ہے نا امام باقر کے بات کے وجہ سے کوئی شیعہ کو تکلیف نہیں ہوگی نا امام باقر سے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی نا حضور تو ادھر ہی رہیے دیکھیں کہ پھر کہ امام باقر سے ہمارے امام کی کیا بات ہوتی ہے وہ بھی سناتا ہوں آپ کو بھی ادھر گا جائیے گا مت اللہ اور کوفہ تشریف لائے اور اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھے میں اس کا جواب دوں گا کیا ہوگا جی میں اس کا جواب دوں گا لہٰذا سوالات کرنے کے لیے ایک مخلوق جمع ہو گئی امام صاحب بھی تشریف لائے اور کیوں نہ جب عام اجازت تھی ہاں اگر ابتدا امام صاحب کی طرف سے ہوتی تو گستاخی کی بات تھی کیونکہ اس شاگرد تھے تو استاد کا مقابلہ کیا لیکن جب استاد ہی ایسا اعلان کرے کہ جس کو جو پوچھنا ہے آئے اور میں اس کا جواب دوں گا تو پھر اس کے اندر گنجائش موجود ہے کہ شاگرد بھی جائیں اور پھر اپنے اساتذہ کا امتحان لے دیکھیں جناب ایک بات ملح ذہن میں رکھیں علوم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو مطلب جو علوم میں ہوتے ہیں علم لدنی ہی ہوتے ہیں میں علوم علماء سے لوگ حاصل کرتے ہیں ایک شیخیں سے جو فیضان نظر ہوتا ہے جو باطن کا علم ہوتا ہے وہاں پر ادب جو ہے نا ان کا معیار تھوڑا سے مختلف ہے سیکھنے کا معیار مختلف ہے اور ان میں جو, جو آپ کو ہوتا ہے نا اسٹیٹس اس کا بھی معیار مختلف ہو جاتا ہے ان میں لدنی میں آپ نے اپنے شیخ کے سامنے خاموش رہنا ہے ٹھیک ہے وہاں پر زبان درازی نہیں کرنی سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو شیخ کہہ اس پہ آرڈر یہاں پر جب آپ نے علم ظاہری سیکھنا ہے تو یہاں پر آپ نے سوال کرنے ہیں پوچھنا ہے بحث و مباحثہ کرنا ہے لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کس کے اندر ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا یہاں پر بیٹھ کر یوں نہیں کہنے ٹھیک ہے حیدرآباد ٹھیک تو ہے یقیناً ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے آپ پوچھیں گے جب تک آپ کسی ٹاپک کو سمجھے نہ اس پہ آپ کو عبور نہ ہو تو آپ اس کے متعلق کیا پوچھیں گے مطلب سر لاتے رہنا ہے جیسے او جو جگہ کر رہی ہوتی تو سارے لا رہی ہوتی ہیں اور زبان مار رہتی ہے تو اس طرح سر نہیں لانا چاہیے سوال پوچھنا چاہیے جب آپ سوال نہیں پوچھیں گے تو پھر مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اردو میں ہے کہ یہ اصول ہے کہ اس میں آپ نے بحث کرنی ہے بات کرنی ہے تو جناب امام صاحب نے پوچھا مفقو النجر کی بیوی نے اس سے مایوس ہو کر اور یہ خیال کر کے وہ مر گیا دوسرا نکاح کر لیا ٹھیک ہے جناب کچھ سخت بعد اولاد پیدا ہوئی اتنے میں پہلا شوہر بھی آ گیا اب دونوں شوہروں میں سے ہر ایک اس اولاد سے انکار کرتا ہے یار ایک بات بتائیں مجھے یہ علامہ صاحب آ گئے روم میں اور میں مائک دوں حضرت حضرت چاہیں تو کیسے ہیں آپ حضرت جی جناب خبر حضرت آپ آئے نا مائک پہ آپ میں پھر آپ مائک پہ حضرت یہ اچھی بات نہیں آپ مطلب بیٹھے اور میں جو ہے تو لگا ہوں میں نے تقریر شروع کر رکھی ہے اچھا جناب مفقود الخبر جناب بالکل صحیح کہا اب ان دونوں شوہروں میں سے ہر ایک اس اولاد سے انکار کرتا ہے کہ میری نہیں ہے گویا عورت پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے اس عورت کے ساتھ شہر شوہر کون کرنا ہے یا لوان کرنا ہے عربی کا لفظ ہے لوہن کرنا چاہیے قتادہ نے کہا کیا ایسا ہوا امام صاحب نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے اس لیے علماء کو پہلے سے تیار رہنا چاہیے قطار نے کہا اس کو رہنے دیجیے کچھ تفصیل میں دریافت کیجیے ایک جگہ پہ تو لاجواب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کہتے نہیں کچھ تفصیل میں آپ دریافت کیجیے امام صاحب نے دریاف کے مطلب بتا دیجیے اس نے کہا جو کتاب اللہ کے علم سے واقف تھا میں آپ کے پاس مل کے بلکیس کے تخت کو آپ کی پر جھپکنے سے پیشر لے آؤں گا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اچھا حضرت آپ آئے کیونکہ اس پہ زیر اگر پیش رفاظ ہیں تو مجھے پڑھتے ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں گا حضرت مائم مائم اللہ برکاتہ میں uh, صرف اتنا عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں آپ گفتگو جاری رکھیں لیکن پرانے پاک کی جو آیات ہیں نا وہ رات کے بغیر ہیں شاید جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے تو آپ صرف ترجمہ پڑھ دیں ان کا ٹھیک ہے بس آ جائیں آپ مائف فری کر رہا ہوں میں بعد میں آتا ہوں آپ جاری رکھیں اپنا گفتگو اس کے بعد میں آتا ہوں ان السلام علیکم جی السلام علیکم حضرت بہت شکریہ حضرت آپ نے رہنمائی فرمائی یہ ہوتا ہے علماء یہ ہوتے ہیں علماء یہ ہوتا ہے ان کا ظرف کہ وہ جناب صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے مائی پہ اور آپ بولیں تو یہ ان کا بڑا پن ہے جی وغیرہ تے اچھا جناب سر سلیمان السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا نا جناب کون ہے جو وہ تخت کو حاضر کرے گا تو پھر ایک وزیر ہوتے ہیں جن کو آصف بن برسیہ کہا جاتا ہے تفاصیر میں کہ میں یہ آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اس کے بارے میں فرماتے ہیں امام صاحب نے دریافت کیا کہ اس کا مطلب اب بحث کرنی ہے نا اپنے استاذ سے تو اب دیکھیے کہ بحث کیا کرتے ہیں مباحثہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ جی اب کوئی ہے تو کوئی آپ پوچھیں کچھ بھی آ میں جواب دوں گا تو یہ وہ قصہ ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکہ بالکیس کے تخ لانے کے بارے میں اعلان کیا کہ کون اس کو جلدی سے جلدی لا سکتا ہے تو اس روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا نے جن کو اس میں آزم آتا تھا یا اس کا علم جو علم دیا گیا تھا ان کو کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں یہ روایت اس وقت عام مسلمانوں میں بھی مشہور تھی ریاض حضرت کا نے بھی یہی جواب دیا تو امام صاحب نے دریافت کے اب دیکھیں یہ ہوتا ہے یہاں پر اب وہ امام صاحب کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ تھوڑی سی یہ ہوتے ہیں جناب حضرت سلیمان السلام بھی اس میں جانتے ہیں ہمارے امام صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے حضرت سلیمان السلام بھی اسم جانتے تھے قتاد نے کہا نہیں تب امام صاحب نے فرمایا ہر ایک نبی کے زمانے میں اس سے زیادہ کوئی دوسرا عالم نہیں ہوتا اس کے بعد قتاد نے پوچھا اچھا عقائد کے بارے میں دریافت کیجیے کیونکہ یہاں پر بھی لاجواب ہو جاتے ہیں وہاں ہمارے امام صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور یہ ڈائریکٹ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہے حضرت قطع اب اندازہ کریں مجھ سے کوئی بھائی پوچھ رہا تھا اس وقت کہ جی جو صاب و ہیں جو آخر اک میں مسلمان ہو گئے تھے وہ کسی غیر صحابی صحابی شاگرد کے پاس سیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ جناب قتادا صحابی رسول کے شاگرد ہے اور بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ اور ہمارے امام صاحب صحابی صاحب رسول کے شاگرد کے شاگرد ہیں اللہ حافظ جناب تو لاجواب ہو رہے ہیں یہ علم ہوتا ہے اس کے بعد اچھا عقائد کے بارے میں دریافت کی مومن ہوں محدودین کا مسئلہ یہ ہے جب وہ اپنے ایمان کے بارے میں کہتے ہیں تو ان لگا دیتے ہیں اسی طرح کسی نے امام حسن بسری سے پوچھا تو انہوں نے بھی ان لگا دیا ساحل نے کہا یہاں انشاء اللہ کا کیا محل تھا تب حسن بسری نے فرمایا میں نے اس وجہ سے ان شاء اللہ کہا کہ زبان سے دعوی کروں اور خدا کے نزدیک اس دعوے میں جھوٹا ثابت نہ ہوں امام صاحب نے قطع سے کہا ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید میں اور وہ ذاتی جس سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کو میری خطائیں معاف کر دے گا یہ ظاہر ہے کہ عیسائی اس سے استدلال ناقص ہے کیونکہ وجود ایمان اور آخرت میں مغفرت خطائے ذنوب کی امیدیں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں ایمان صاحب نے پھر سوال کیا حضرت ابراہیم سے جب ان کے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا اولم تو امین کیا آپ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے جواب میں فرمایا بلا بے شک میں ایمان لایا آپ نے یہاں ان کی تکلیف کیوں نہیں کی تو حضرت کیا ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں جناب ہمارے امام صاحب کو اچھا جناب حضرت امام باقر صاحب امام باقر کا میں نے کہا تھا نا کہ میں امام باقر سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے جناب سب کو اصل میں ایک بات پھیل گئی تھی اس زمانے میں کہ جناب کوئی عجب میں ایک شخص ہے کوفے میں ایک شخص ہے وہ اپنے جو ہے تو جو ہے تو اپنے قیاس سے اپنی جو سوچ کے پاس سے مسائل حل کر رہے ہیں حضور کے تو بنا وز جو ہے تو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیز کو بائی پاس کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں بڑی مشہور ہو گئی تھیں ان کے بارے میں غلط تو ایک دفعہ امام صاحب جو مدینہ تشریف لیتے وہاں امام باقر سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا آپ وہی ابو حنیفا ہیں جنہوں نے میرے نانا کے دین کو بدل دیا امام صاحب صاحب کو غلط خبر پہنچی مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں تب میں اپنی صفائی میں پیش کروں صفائی بھی مجھے پیش کرنے میں حضرت پھر آپ یہ الزام لگائیں جو آپ کو میرے بارے میں سُنا ہے وعلیکم السلام جناب معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں تب میں اپنی مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں تب میں اپنی صفائی میں پیش کروں امام باقر بیٹھ گئے اور امام صاحب ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا بتلائیے عورت کمزور ہے یا مرد انہوں نے کہا دیکھیں عقل دیکھیں سوچ دیکھیں امام صاحب کی جناب امام صاحب کی سوچ دیکھیں عورت کمزور ہے یا مرد انہوں نے کہا عورت اچھا بتلائیے عورت کا کتنا حصہ ہے اور مرد کا کتنا امام باقر نے کہا مرد کے دو اور عورت کا ایک تب امام صاحب نے فرمایا اگر میں قیاض سے کام لیتا تو عورت ضعیف کے دو حصے مقرر کرتے تھے ما اللہ ماشاء اللہ پھر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ جواب دیا نماز امام صاحب نے فرمایا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو عورت سے جب ایام حیض کے نمازوں کی سزا ادا کراتا اور روزے کی نہ کراتا کر کیونکہ نماز افضل ہے پھر پوچھا نتخا زیادہ نجس ہے یا پیشاب فرمایا پیشاب امام صاحب نے فرمایا اگر میں قیاس سے کام لیتا تو پیشاب سے غسر کرواتا پیشاب سے غسر کو واجب کرا دیتا اور نطفا سے وضو کو فرض کرا دیتا مگر میں ایسا نہیں کرتا تب امام باقر نے امام صاحب کی تحسین فرمائی اور پیشانی کو بوسا دیا کتنی اچھی ان کی سوچ تھی جناب کیا انہوں نے کتنی عظیم بات کی تھی جناب اچھا جناب یہ مرادرے سنتے رہیں گے کہ چلے مرادر سنتے ہیں نا جی بڑے بڑے دیکھیں کہ ان بڑے بڑے لوگوں سے امام سب کس طرح گفتگو فرماتے تھے یہ سننے کی بات یہ اپنے احساس سے مناظرہ ٹھیک ہے جی ایک دفعہ خلیفہ منصور نے اپنی رعایا کے سب علماء کو جمع کیا امام صاحب بھی تشریف لائے اتفاق سے ابن اسحاق صاحب مغازی بھی آئے یہ خلیفہ کے بیٹے کے استاد تھے اور امام صاحب سے حسد اور کینہ رکھتے تھے یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو اکثر علماء کی جو آپس میں یہ تھوڑی سی بہت چپ چپکلش رہتی ہے اور بعض جگہوں میں تو بر پاک و ہند مشائق کا اور علماء کا بھی آپس میں بعض بعض جگہوں پہ تو یہ لفڑا چل رہا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک دفعہ خلیفہ منصور نے اپنے رعایت سب علماء کو جمع کیا امام صاحب بھی تشریف لائے اتفاق سے اپنے اسحاق صاحبی بھی آئے یہ خلیفہ کے بیٹے کے استاد تھے اور امام شخص تھے انہوں نے خلیفہ کی موجودگی میں اس امام صاحب سے دریافت کر لیا اے ابو حنیفہ آپ کی کیا رائے آپ کی کیا رائے ہے اگر کسی آدمی نے یہ کہا کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا اور انشاءاللہ متصلن اللہ نہیں کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ان اللہ کہہ دیا امام صاحب نے فرمایا استثناء مختو سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہاں اگر متسن کہتا تو اس کے حق میں مفید تھا اس حق نے یہ سنا اور خوش ہوئے اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین کی جدید اکبر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا استثناء اگر سال بھر کے بعد بھی ہو تب بھی جائز ہے عورت ابن عباس کے استعلال اس آیت سے ہے اوسکر رب کا سیتا آپ جب اپنے رب کا نام بھول جائیں تو جب یاد آئے یاد کر لیجیے منصور نے کہا کیا حضرت ابن عباس ہی فرمایا ابن اسحاق نے کہا جی ہاں پھر کیا تھا منصور غزم ہو اور ابن اسحاق ہی چاہتے تھے خلیفہ نے کہا آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں امام صاحب نے فرمایا نہیں میرے پاس اس کول کی ایک بہترین تعویل ہے اور اس کے مقابلہ میں ایک حدیث ہے اور وہ یہ ہے کہ جس نے قسم کھائی اور اس سے کر لیا وہ ہانث نہیں اور اتنے حضرات ہیں آپ کی خلافتی کو نہیں مانتے ان حضرات کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر خلیفہ کی بیت کی ذمہ داری نہیں اس لیے کہ ہم اپنے گھر جا کر انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں غرض کی وہ لوگ جب چاہیں استنا کر لے ما شاءاللہ, ما شاءاللہ. ان کے اوپر بیت کی ذمہ داری نہیں رہتی خلیفہ نے یہ سنا اور حکم دیا ابن اصاق کی گردن میں چادر ڈال کر باہر کر دو جب امام صاحب بحث تشریف لائے تو ابن اصح نے کہا آج تو آپ نے قتل ڈالا تھا امام صاحب نے فرمایا تو آپ نے کون سی رعایت برتی تھی حضرت بالکل آپ آئے حضرت ہم آپ کو ویٹ کر رہے ہیں یہ مائک آپ کے لیے ہوگا حضرت جناب اللہ نہیں یار آپ لوگوں کے پلے کچھ پاٹ بھی رہا ہے کہ نہیں ہے جناب آپ لوگوں کے مطلب کھاتے میں کچھ پاٹ بھی رہا ہے کہ نہیں جی حضرت آپ آئے نا مائک پہ کیونکہ میں تو شروع ہو گیا ہوں تو تو عمران بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں حضرت علامہ اشرف القادری صاحب جامد برکات و مولالیہ کا نیک مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت روم میں اور اس کے ساتھ ساتھ حسان رضا کی آئی ڈی شگال بن مفتی نعیم صاحب ہوتے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں شاید آئی ڈی تو نظر آ رہی ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ روم کا چونکہ میرے تو ابھی لائٹ آئی ہے تو میں آن لائن آیا ہوں عمران بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ آگے کو بھی مرحبہ کہتے ہیں تو کیا ترتیب ہے کیا بیانات ہوئے ہیں اس وقت آ اور آگے جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے کوئی ایڈمن صاحب اگر اس وقت روم میں موجود ہیں تو اس کی ترتیب بتائیں اللہ اکبر اور تموجن بھائی میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ اچھا اچھا اچھا بھی سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا بیچ میں بہت سا لوگ آج ڈسٹرب کرنے کے لیے آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی میں حاضر ہوں انشاءاللہ بہت سے لوگ آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئیں گے آج اور آپ کو موضوع سے ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج جو ہے نا جو آئے ادھر ادھر آپ کو موضوع سے لے جانے کی کوشش کرے اسے اگنور کریں اور اپنے جو بھائی ہیں یہاں جی تو ان کو سیکھنے کا آج موقع ملنا چاہیے تو ٹھیک ہے یہ آئیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے وہ ابھی جو ہیں وہ بہت سے روپ بدل کر آئیں گے آج اس روم میں اور جو بیانات کرنے والے ہیں ان کے لیے ٹیکسٹ میں ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کے علاوہ اور جو ہے وہ کئی حربے استعمال کریں گے جی تو ویسے ٹھیک ہے سنیں کوئی بیٹھ کر جتنا مرضی سنیں تو اگر کسی کو ویسے کوئی شوق ہو امام رضی عزمرہ تعالیٰ کی سیرت پاک کے حوالے سے وہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے الگ تائم رکھ لیں لیکن آج کا روم جو ہے نا اس کو اس کی نظر نہ ہونے دیں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں موضوع سے ہٹا گئے تو یقینی طور پر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے علماء کلام کے بیانات ہونے چاہیے ضرور تو سب سے پہلے جو ہمارے جیت علماء یہاں تشریف فرما ہیں تو بہتر یہ ہے کہ میں چونکہ طالب علم ہوں اور جو طالب علم جو ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ علماء سے پہلے پہلے جو ہے وہ اپنی حاضری لگوا لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ محفل جب عروج پہ آ جائے تو علم شیف لائیں اور اپنے اپنے جو بیانات فرمائیں جی رضا صاحب کے لیے مائف کر رہا ہوں السلام <سلام> علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب عرض یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اب تک کاروائی کہاں تک پہنچی ہے میں بھی مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا تھا تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کسی نے تلاوت بھی کی ہے یا نہیں نعت بھی پڑی ہے یا نہیں باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوا ہے یا نہیں کیسے ہوا ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن سب سے پہلے آپ ہی اے دو تین چار آئے تھے کریما پڑے اور ناز شریف سنائے اس کے بعد آپ ہی کا آپ ہی کا بیان ہوگا سب سے پہلے اور میں التماس یہ کروں گا کہ آج کوئی چیز کوئی پلاننگ کرے گا کیا مفتی نعیم صاحب موجود ہیں روم میں مفتی نعیم صاحب موجود ہیں مفتی نعیم صاحب موجود ہیں ہاں نہیں ان کا اپنا نہیں ٹھیک ہے تو کوئی پلے نہیں کرے گا برائے مہربانی آپ لوگ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ رات کو میں نے بہت محسوس کیا میں تقریباً سات گھنٹے میں روم میں رہا ہوں سات آٹھ گھنٹے روم میں رہا ہوں اور ریکارڈنگ چلتی رہی ہے تو اس کے لیے کوئی ایڈمن بھی نہیں تھا سب کوئی ایڈ مین روم میں نہیں تھا ہاں جی روم بالکل بے یارو مددگار تھا رات کو کیوں جی خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے نا ہاں جی رات کو ہاں جی ہاں جی کوئی ایڈ مین نہیں تھا روم میں اور بالکل بے آرو مددگار تھا کتنے کتنا ٹائم میرا خیال ہے کہ روم میں ایڈمن نہیں تھا پھر میرا خیال ہے جبل نور جو ہے وہ ایڈمن بن کے یہ آئی ڈی جو ہے ایڈمن بن کے آئی تھی تو اس لیے میرے دوست اگر آپ لوگ جب بھی روم میں ہوں اور آپ لوگ آپ لوگوں کے پاس ایڈمن شپ ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ ایڈمن بن کے بیٹھا کریں نا ایک نہ ہو تو دوسرا موجود ہوتا ہے دوسرا نہ ہو تو تیسرا موجود ہوتا ہے لیکن آج برائے مہربانی برائے مہربانی آج کوئی آدمی ریکارڈنگ پلے نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا ریکارڈنگ پلے نہیں کرے گا خود بات کرے گا تھوڑی کیا کرے گا, کتنی بھی ہوگی بس بات ہوگی اپنے اپنے انداز میں خا کسی کو کم آتا ہے یا زیادہ آتا ہے کسی کا انداز اچھا ہے یا نہیں اچھا لیکن وہ اپنے انداز میں ہی نظرانہ یقینا اور لائیو ہوگی پوری گفتگو لائیو ہوگی تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی لائیو ہوگی ٹھیک ہے جی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اس کو پلے نہ کریں اور یہ جو ریکارڈنگ پلے کر کے نا خود سو جاتے ہیں اور دوسرے پورے روم کا خیال نہیں کرتے آ, ان دوستوں سے بھی التماس ہے کہ کم از کم دیکھ لیا کریں کہ کوئی بھائی روم میں بات کرنے والا ہے یا نہیں ہے جی اور اس وقت معلوم نہیں یہ ہمارے ایک دوست اس بھائی آتے ہیں ان کی بھی آئی ڈی موجود تھی لیکن شاید وہ دوسرے روم میں تھے کہیں لیکن یہ کام نہ کریں بہت مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب جو ہیں صحیح معنوں میں دین کے خادم بن جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اب باقاعدہ طور پر باقاعدہ طور پر روم کا افتتاح جو ہے علامہ علامہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ روم کا آغاز فرماتے ہیں اور چند اشعار بھی پڑیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی فرمائیں گے اور اپنے ملفوظات سے بھی نوازیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 la ق kusu من afus ko maarzirz ملَ م ni ha sun malay ko di mi na raw u fu sayo وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه يجمعين صلى الله عليه وسلم وسل مائل حدی بل وسل مائل کا یا رسو ل وسلم عليك يا حبيب الله عرش حقا ما شندد رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسے رفعت رسول اللہ کی قبر میں لہران گے تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب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 رفعت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو مست ہوا ہے خلیل اللہ کو بہاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو رسول اللہ کی عرش حق ہے مصن دے رفعت رسول اللہ کی سور جلتے پان پلٹ چاند دش سے ہو چار سورج پاؤ پلٹ چاند دش سے ہو اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کیندے نجدی دیکھ لے ادرت رسول اللہ کی کیندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہ دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں رسول اللہ کی عرش حق ہے مس رفعت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا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 رجا خود سو ہی بے پور ہے مدا ہزور خود سو ہیبے پور ہے مداح, حضور اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مداحِ حضور تجھ سے کب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 مس دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وحاكما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من صلىه اين الله تعالى راضيا فليكثر الصلاه عليه حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار کائنات مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ والہ و بارک و سلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہو تو اللہ اس پر راضی ہو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے میری ذات پر درود پاک پڑھا کرے سب حضرات بابا زیب درود پاک پڑھ لیجیے سولت یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاحت و سلام علیک رحمت اللہ علمی یا, یا, یا سیدی یا محبوب رب العالمین صلاۃ والسلام علی یا سید یا فاطم النبیین و علی الی کا و اصحاب یا سید یا محبوب رب العالمین انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء دی شان احباب ذوقار آج کی ہماری یہ بزم امام الائمہ کاشف الغمہ سراد ال Ummah سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں نکاد پذیر ہے اللہ رب العزت خالق کا اعناطلکریم کی بارگاہ مقدسہ عالیہ مطرہ میں دعا ہے مالک کا ایناط اپنے حبیب کریم علیہ صلاط و السلام کے طفیل ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو جتنے احباب یہاں موجود ہیں جو جہاں کہیں بھی جیسے بھی سن رہے ہیں شامل ہیں اس محفل پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب اکرم علیہ السلام کے طفیل سب کی بخش و مغفرت فرمائے اپنی بارگاہ سے وافر جزا عطا فرمائے حضرات کرامی قدر آج کے اس بابرکت پروگرام میں انشاء اللہ تعالی انتہائی واجب الاحترام احترام علماء کرام کے اسکالرز کے بیانات ہوں گے اور آپ سب حضرات علماء کے بیانات سے پہلے چند منٹ کی حاضری کے لیے ناچیز حاضر ہے اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ میں کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں اور اپنی بساط کے مطابق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پاک آپ کے علم پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سگزن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ و تعالیٰ ہو. آپ کا اسم پاک نعمان بن ثابت ہے ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے مکہ شریف میں سن اسی ہجری میں آپ اس کائنات پر تشریف لائے دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت باس عادت ہوئی اللہ تبارک و تعالی جل عید القریب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلاط والسلام کے دین متین کی خدمت کے لیے آپ کو چن لیا اور اللہ رب العالمین خالق کا عناط الکریم نے آپ سے دین مطین کی خدمت کا وہ کام لیا جو صحابہ علیہ کے بعد کسی اور کے حصے میں نہ آیا جو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کی کنیت کے بارے میں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حنیفہ نام کی آپ کی کوئی صاحب زادی تھیں جس کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے حنیف حن، حنیف سے بنا ہے حنیفہ اور حنیف کا مطلب ہوتا ہے ہر باطل سے جدا رہنے والا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سکین ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ سب باطل سے جدا رہنے والے تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ آب، ابو حنیفہ اسی لیے ہیں کہ آپ حق بات کا امتیاز فرماتے تھے اور باطل سے جدا رہتے تھے ایک توجہ جی تو یہ ہے دوسری یہ بھی ہے کہ حنیفہ جو ہے قلم اور دعات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور, اور چونکہ آپ کثرت کے ساتھ اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور ابو کا مطلب پیار کرنے والا محبت کرنے والا ہے تو قلم اور دعات سے محبت کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا تو اس میں پاک آپ کا نعمان بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پردادا آپ کے والد گرامی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مولا مرتضی شیر خدا مولا کائنات حضرت سگین علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دعا عطا فرمائی بچپن میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل میں سگینا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا خاص سمرہ ہے تو بہرحال اتنے مختصر سے تعارف کے بعد اب آگے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلب الکریم میں آپ کو وہ سمجھ وہ سوچ وہ بصیرت عطا فرمائی جو شاید, شاید ہی کسی کے حصے میں آتی ہو آپ کی علمی فقاحت اور بصیرت ایسی ہے کہ جس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مخالفین نے آپ پر تان کیا ہے کوئی بھی آپ پر علمی اعتراض نہیں کر سکا اور نہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک کر سکے گا آپ کی ذات پاک و محض تعصب کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنانے والے لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں سید و امام اعظم حنیف رضی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مقلدین جن کے پیروکار جن کے ماننے والے عالم اسلام میں سب سے زیادہ ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت احناف کو ہمیشہ ہمیشہ کثرت عطا فرمائے اور اللہ تبارک اس کو قائم و دائم رکھے تو محترم حضرات احادیث مقدسہ میں احادیث پڑھنے والے احادیث کی روایات پڑھنے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک بہت عظیم نام ہے حضرت امام آرمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جلیل القدر محدث تھے اور شہاستہ کے محدثین نے بھی آپ سے روایات لی ہیں اور سیدنا امام آرمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور تھا آپ کی تدریس کا دور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن شریف تھا اور آپ کا ابھی علمی مقام اور مرتبہ ظاہر نہ ہوا تھا ابھی آپ زمانہ طالب علمی میں تھے کہ ایک اہم مسئلہ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر سیدنا امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے حاضر ہوئے مسئلہ یہ تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہوا اور اس بچے کو ایک عورت نے غسل دیا اور غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہنا دیا گیا اور اس کے بعد لوگ گئے اس کا جنازہ پڑ کے جب واپس آ قبر بنا دی گئی دفن کر دیا گیا اس عورت کو اس وقت کے گزر جانے کے بعد یہ یاد آیا کہ جب اس عورت نے اس بچے کو غسل دیا تھا تو وہ عورت اپنے خاص ایام میں تھی اب اس نے ان مردوں کو بتایا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا اس وقت مجھے یاد نہ رہا کہ میں کسی سے مسئلہ پوچھ لیتی اور میں نے اسی حالت میں اس بچے کو غسل دے دیا ہے اب آپ لوگ جاؤ اور یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ آیا یہ غسل درست ہوا ہے یا نہیں ہوا تو وہ لوگ جو تھے اہل علاقہ حضرت سیدنا امام آمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور امام آرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث تھے اور حدیث میں آپ کا بہت بڑا نام تھا جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑے بڑے جلیل القدر جو محدثین ہیں بالخصوص صحاح کے جو محدسین ہیں انہوں نے آپ سے روایات لی ہیں آپ کے شاگردوں سے آگے روایات لی ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت شیل امام عرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ پیش آیا کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل بتائیے تو سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کرنا کہ کل آنا اور ایک روایت کے مطابق سیدنا امام آرم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں بعد نے اس سے زیادہ کا قول بھی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو مجھے احادیث یاد ہیں ان احادیث میں غور و فکر کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے اگلے دن وہ لوگ آئے تو سیدنا امام عرم رضی اللہ تعالیٰ علہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو حادیث مجھے یاد ہیں ان میں تو آپ لوگوں کے مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے تو انہوں نے کہا حضور ہمارے مسئلے کا کوئی حل فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا ہے کہ مجھے کچھ وقت میں میں محدین مدینہ سے رجوع کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وبارکا وسلم کے مبارک زمانہ میں ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوا اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی روشنی میں ہمیں بتا دیا جائے تو میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا تو آپ نے محدثین مدینہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا کوئی حل فرمائیں تو محدثین مدینہ کی طرف سے بھی جواب آیا کہ زمانہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی وسلم میں ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا کہ آکا کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں لہذا ہم کوئی حدیث اس پر نہیں بتا سکتے وہ لوگ جب دوبارہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تو آپ ناراض ہو گئے جلال میں آگئے اور فرمانے لگے کہ ان اس عورت نے اس بچے کو غسل دیا تو دیا ہی کیوں انہوں نے کہا کہ حضور یہی تو مسئلہ ہے یہی تو پریشانی کی بات ہے اگر یہ پتا ہوتا تو ایسا نہ کرتی اب اس نے دے دیا ہے تو اب کیا کریں آپ نے پھر غصے میں فرمایا اس عورت نے اس کو غسل دیا تو دیا کیوں ہے تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہو اس وقت آپ کی کلاس میں حدیث شریف کے سبق میں موجود تھے تو آپ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ استاد صاحب اگر آپ اجازت عطا فرمائیں مسئلے کے بارے میں نے فرمایا بارے میں کیا بتائیں گے جبکہ میں تو محدث ہوں اور میرے پاس یہاں صرف اندازے سے کام نہیں چلے گا بلکہ حدیث کی ضرورت ہے تو تم حدیث کہاں سے لاؤ گے تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے استاد گرامی حضرت سیدنا عامش رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں حدیث پاک کی روشنی میں ان کا مسئلہ حل کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ کرو تو آپ نے ارض ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حدیث بھی ہے اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں میرے شیخ بھی آپ ہی ہیں یعنی وہ حدیث میں نے آپ ہی سے سن رکھی ہے سوال ہے وہ حدیث جو آپ نے مجھ سے سن رکھی ہے اور مجھے اس کا علم نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے مسئلہ حل کروں گا تو آپ کریں اس کا مسئلہ حل کریں تاکہ امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے جو بھی عمل کیا وہ بالکل درست ہے اور اس کو دوبارہ نہ غسل دینے کی حاجت ہے نہ اس کی قبر کھولنے کی ضرورت ہے تو حدیث پاک آپ نے یہ بتائی اس وقت بھی یہ حدیث پاک امام بخاری نے کتاب صحیح البخاری کی پہلی جلد میں اس کو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکا اپنے حجرۂ پاک میں تشریف فرما سے ام المومنین مخدومہ کائنات سیدہ تنا سیدہ آشت السجی قرد اللہ تعالیٰ نہا حاضر فدمت تھی تو آقا کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا یا آشت نابلین سمورت من المسجد اے آشت مسجد سے یہ چکائی مجھے پکڑاؤ ہو آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ کا حجرہ مبارک بھی تھا وہ مسجد کے ساتھ مبتصل تھا تو ہاتھ بڑھا کر کوئی بھی چیز مسجد سے لی جا سکتی تھی بغیر مسجد میں قدم رکھے تو آپ نے رشاد فرمایا کہ یا عائشہ تو نابرین مسجد مجھے مسجد سے یہ چٹائی جو ہے وہ پکڑا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ انا حائدن حضور میں تو اس خات حالت میں ہوں تو میں مسجد سے چٹائی کیسے پکڑاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ان ناٮٔدہ تکیلے سب کی دیکھے کہ اے عائشہ تیری وہ خاص حالت تیری وہ خاص جو کیفیت ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں آ گئی تو اس لیے تم مجھے چٹائی پکڑا دے تو جب یہ حدیث پہ آپ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی تو امام آمش کہنے لگے کہ اس سے یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے اس مسئلے کا کیا تعلق ہے اس میں اس میں, میں کوئی بچے کو گسل دینے کا ذکر ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کشتاد صاحب یہی تو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک جزیہ دے دیا ہے بنیاد فراہم کر دی ہے اب اس سے آگے مسئلہ حل کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فائدہ بتا دیا کہ ان کہ آپ کی یہ خاص حالت آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے اس نے غسل لیا ہے تو جب عورت کے ہاتھ کے دیگر کام اس حالت میں جائز ہیں اس کے دھوئے کپڑے پہننے جائز ہیں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا جائز ہے تو اس کے ہاتھ کے دیئے ہوئے غسل میں بھی کسی قسم کی فواہد نہیں ہے جیسے ہی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حل کیا تو حضرت امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور آپ کو بھی ان کی جگہ سے کھڑا کیا اور آپ کی پیشانی کو چوما اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ یا معاشر انتم ونحن الفہائے سیدنا امام اعظم سے بالخصوص آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو آپ کو فقہا کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فقہا کے پاس جایا کرو کیونکہ انتم القباؤ کہ تم لوگ جو ہو تم ہی صحیح طبیب اور ڈاکٹر ہو تم ہی لوگ صحیح طبیب اور ڈاکٹر ہو جو فقہا ہو ہم تو صرف میڈیکل سٹور والے ہیں ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ تو موجود ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکالنا ہے تو اندازہ لگائیے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی فہم و فراست عطا فرمائی تھی اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ حضرت امام عامش رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ کے پاس سیدنا امام اعظم حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ ما تقول فی کضا و کضا اے ابو حنیفہ اے نعمان بن ثابت تم فلاں فلاں مسئلے میں کیا کہو گے امام نے کہا کہ میں یوں کہ یہ کہاں سے, آیا تیرے پاس؟ کہ کیسے بتائے گا؟ کہاں سے لیا اندست ان ابھی ان ابھی اب اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وہ حدستان تعالیٰ حدستی یومین حدست حضرت امام عام ردی اللہ تعالیٰ ان بس بس کافی ہے کہ میں نے تو سو دنوں میں تمہیں اتنی حدیثیں نہیں پڑھائی ہیں جتنی تم نے ایک گھڑی میں مجھے سنا دی ہیں اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ کے استاد محترم حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آپ کا کتنا عظیم اور کتنا بلند مقام ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے ابتدان جو باتیں کی اس کے ساتھ ساتھ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات پاک کے حوالے سے ایک دو اور ضروری باتیں کی جائیں آپ کی تابعیت کے حوالے سے بعض لوگ یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ تابعی کی جو تاریخ محدثین نے کی ہے وہ کیا ہے اور کیا امام اعظم ابو حنیفار رضی اللہ تعالیٰ نن اس تاریخ پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے اگر تو سگنا امام اعظم ابو حصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ پر پورے اترتے ہیں تو پھر آپ کو تابعی ماننا چاہیے اور وہ لوگ جو نہ حق ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ کو تابعی تسلیم نہیں کرتے ان کو اپنے عقائد اور نظریات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جانا چاہیے تو سنیے محدثین جمہور محدسین کا یہ قول ہے کہ اندراجلہ بے مجرد لقائد صحابی وی یصیر تاب وہ فرماتے ہیں کہ بندہ صرف صحابی سے ملاقات کر لے یا ان کی زیارت کر لے تو وہ تابعی ہو جاتا ہے پلا یشکاری یش حابہ ہو مدت ان یعبی اور تابعی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس صحابی کی صحبت میں رہے دیر تک رہے یا ان سے کوئی حدیث روایت کرے یہ شرط نہیں ہے اور اس کے حوالہ جات بھی نوٹ فرما لیں اس کو امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی نے تدریب الرابی میں نقل فرمایا تابعی کی تاریخ ابن الصلاح نے مقدمۃ الصلاح میں اور امام حاکم نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ یہی تعریف جو ہے وہ جمہور محدثین کی ہے کہ تابعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کسی بھی ایک صحابی کی زیارت کی ہو اب اس کے ساتھ صحبت یعنی ان کے ساتھ مدت کا گزرنا یا روایت کا کرنا یہ تابعیت کے لیے شرط ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ اور دیگر صحابی سے یہ نہ ہو متعلق یہ بات تو پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور اس پر بہت سارے محدثین نے لکھا حتیہ کے ان زبردست حافظ شمس الدین رحبی نے بھی لکھا حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ بات لکھی کہ سیدنا امام اعظم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہ کا ذکر ملتا ہے جبکہ خاتمۃ الحفاظ امام جلال البن سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ طبیعت صحیفہ میں فرماتے ہیں کہ یہ سوال جب اٹھایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تابعی ہیں یا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہی سوال حافظ ابن حجر حضرتانی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اٹھایا گیا تو عجاب بیما نسا ہو آپ نے اس پر جو ایسا جواب دیا جو نقص کا درجہ رکھتا ہے میں ادرکل امام ابو حنیفت اور ردی اللہ تعالیٰ من صحاب رضی اللہ تعالیٰ امام حافظ ابن حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا جواب سُنیے حالانکہ آپ شافعی ہیں ہنفی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک صحابی کی زیارت کی بات کرتے ہو امام اعظم ابو نہیں فرد تعالیٰ نہ تو ایک جماعت صحابہ کی زیارت کی ہے اور انا ہو بولے مکہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہاں کچھ ارسر رہے بھی اور ہجری اچھی ہجری میں آپ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اس کے چودہ یا پندرہ سال یا اس سے بھی زیادہ قرصہ لکھا ہے بعض کتابوں میں کہ اس وقت تک صحابہ کے دنیا میں موجود رہے تو اس لیے آپ کی تابعیت جو ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے اور جو لوگ آپ کی تابعیت میں صرف وہی لوگ شک کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے سیدنا امام اعظم نفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض ہے اور سب امام اظم ابو حنی فردی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے ان کو ہضم نہیں ہوتی تو وہ لوگ جو ہیں آپ کی شان میں آپ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ حضرت امام اڑمش کو تابعی مانتے ہیں جبکہ امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عہوں کا بھی وہی دور ہے جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور امام اعمش رضی اللہ عنہ نے بھی صحابہ کرام رام علیہ مردوان کی زیارت کی ہے نہ کہ ان کی شہبت میں رہے اور نہ ان سے روایات لیں ہیں کسی واسطے سے ہی روایات کی ہیں تو اس بات پر جیسا کہ میں نے پہلے ارد کیا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو حافظ ابن ابن صاد نے اس کو طبقات ابن صاحب میں نقل کیا حافظ نے نقل کیا ابن حجر سلانی رحمت اللہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے ایک قول تو یہ ہوا اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات آگے کریں گے آپ کے عالم اہل زمان ہونے کی کہ اپنے زمانہ میں آپ سب سے زیادہ علم والے تھے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت میں حافظ سمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ, الْعِلْمِ وَبَالَغَ لَهُ کہتے ہیں کہ جب امام اعظم علم طلب کرنا شروع کیا تو آپ نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا یہاں تک کہ آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہوا جو آپ کے غیر کو نصیب نہ ہو سکا تو اسی لیے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی عرماتے ہیں کہ تمام فقہا جو ہیں فقہ میں فرمایا ایالو حنیفہ تھا وہ سارے کے سارے فقہ کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں ان, سے ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے دیگر بڑوں کے سامنے چھوٹے ہوتے ہیں ہوا یہ کہ وہ جو حافظ لکھ رہے ہیں کہ داخلہ یومن علی بن نوسا امام اعظم ابو حنیفہ ربی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لے کر گئے اور اس وقت عیسیٰ بن موسا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور خلیفہ کے مصاحب تھے وہ وہاں موجود تھے ففال عل انہوں نے حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی کہا عالم دنیا انہوں نے کہا کہ آج کے دن دنیا میں اگر کوئی عالم ہے تو وہ یہ شخصیت ہیں اور علامہ حافظ المزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں کہ مکیبن ابراہیم نے حضرت امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کیا فعالا کانا مہل زمانے ہی تو اشاد فرمایا کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے اور آپ کے علمیت کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے دور کے جو علماء تھے محققین تھے مشتحدین تھے جو بزرگان دین تھے ان کا آپ کی شخصیت کو تسلیم کرنا اور آپ کی فضیلت کو مان لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کے اس برگزیدہ اور مقبول ترین ہستی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و اللہ تبارک و تعالی نے عظیم مرتبہ عطا فرمایا اب آگے چلیے اور یہی مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ من کبار شیوخ البخاری یا لوگ صرف بخاری شریف کا نام لیتے ہیں بخاری شریف کی رق لگاتے ہیں اور بخاری شریف کو یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ مقابل لانے کی کوشش کرتے ہیں یا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں بلکہ آپ کے دادا استاد ہیں اور آپ کے شاگردوں سے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایات لی ہیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مارا تو اعلیم اب تفصیل حدیث میں نبی حنیفہ کہ میں نے حدیث کی تفسیر میں امام اعظم ابو حنیفہ ربی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو نہ پایا کہ جو چیز جو طریقے سے آپ حدیث کی تفصیل کر دیتے تھے جس طریقے سے آپ سمجھا دیتے تھے اس طرح میں نے کسی کو سمجھانے والا نہ پایا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یزید بن ہارون فرماتے ہیں کہ ادرک تو الف رق تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار غلامات سے ملاقات کی یہاں راجل سے مراد عالم ہے یعنی بڑے بڑے جو, جو جی غلامات ہیں ان کی خدمت میں گیا اکثر اہم اور ان میں سے اکثر سے میں نے حدیث بھی نقل کی ما ری تو ابو ہنی فتح تو فرمایا ان ایک ہزار علما میں میں نے جو پانچ علماء کو دیکھا کہ ان جیسا نہ کوئی شکی تھا نہ ان جیسا کوئی متفقی پرہیزگار تھا نہ ان جیسا کوئی سب سے علم والا تھا بڑھ کر علم والا تھا ان پانچوں میں بھی فرمایا کہ سب سے بڑھ کر جو ہستی تھی تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی تو اس کے علاوہ آپ کی فضیلت میں دور اس دور کے جو علامات ہیں ان کی اقوال بڑی کثرت سے موجود ہیں سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عہستی ہیں کہ اگر آپ یہ فرما دیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو فرمایا اس کو دلائل سے ثابت بھی کر دیں گے اتنی اللہ سبارک تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بوجھ اور اللہ سبارک تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو گئی اب ہم آگے چلتے ہیں ایک پہلو جس پر بڑا اعتراض بھی کیا جاتا ہے اور میں کوشش کروں گا ان اللہ تعالیٰ اس کے بعد ختم کروں اور دیگر علامات شیخ لائیں گے اور ان کے بیانات بھی ہوں گے ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے سید امام اعظم ابو نیفا ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر مقدمہ ابن فلدون کے حوالے سے کہ جناب دیکھیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تو صرف سترہ حدیث یاد تھیں تو اس اعتراض کے حوالے سے توجہ فرمائیے گا کہ نقلی دلائل جو ہیں جن سے آپ کی آپ کے حدیث کا محدث ہونا بلکہ امام المحدثین ہونا ثابت ہوتا ہے وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا پہلے آپ اس کو تھوڑا سا عقلی دلائل کی روشنی میں پرکھئے کہ وہ شخصیت کہ جن کو ایک دنیا امام مانتی ہے اور جنہوں نے چار ہزار مشایف سے استفادہ کیا چار ہزار مشایف سے استفادہ کیا چار ہزار مشائق جو ہیں ان کی بارگاہ میں آپ حاضر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد الکریم کے کرم اور فضل سے آپ کی ذہانت و ثقافت جو تھی وہ کسی پر پوشیدہ نہیں تھی تو کیا چار ہزار مشائق محدثین کے سامنے ذانو تلم طے کرنے والے شاگرد نے ہر اپنے شیخ اور استاد سے کیا ایک بھی حدیث نہیں لی کیا ایک بھی حدیث یاد نہیں کی تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنی عظیم ہستی کو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح متعن کیا جائے کہ ناؤز باللہ آپ کو چالیس سترہ حدیث آتی تھی یا سترہ حدیث کا علم تھا تو سنیے آگے آپ کی فضیلت اور آپ کا مستحد ہونا اور امام ہونا فک میں اور احادیث میں امام ہونا اس پر انشاءاللہ ہم آگے چل کر دلائل دیں گے محمد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا کرتا تھا اور حضرت سیدنا سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا تو جب میں جاتا حضرت سیدنا امام اعظم کی خدمت میں تو فیقول کہ میں, میں حضرت سوری رضی اللہ کی خدمت میں تھا تو وہاں تم تو اس شخص کے پاس سے آ رہے ہو کہ القما سے بزرگ اور اسو امام اسمد جیسی ہستیاں بھی اگر اس وقت موجود ہوتی تو وہ بھی علم میں ان کے محتاج ہوتے ان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے حضرت سفیان سوری کو فرماتے ہیں جب میں حضرت کے پاس آتا منا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو عقول میں کہتا مین عہدی ابھی حنیفہ تھا کہ میں ابو حنیفہ ربی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوں سفیان سوری ردی اللہ تعالیٰ فرماتی آپ فرماتے کہ زمین والوں میں سب سے زیادہ فقیر و شخصیت ہیں تم ان کے پاس سے آ رہے ہو اللہ اکبر اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں جو امام اعظم ابو ہنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور حضرت سفیان سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں جن پر کسی بھی راوی نے کسی بھی نقاد نے آج تک گرا نہیں کی ہے یہ ایسی ہستی ہیں امت مسلمہ میں رابیان حدیث میں یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر آج تک جرا نہیں کی گئی ہے اور ان کو ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ اپنی عظمت ان کی مانتا ہے اور ان کا قائل ہے تو یہ وہ ہستی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ لولا ان اللہ عز ابھی کنت کَ ناس آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ابو حنیفہ اور سفیان سوریہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر میری مدد نہ فرماتا تو کنٹو الناس کو اشار فرمایا کہ میں بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہوتا تو اس سے پتہ چلا کہ امام اعظم ابو نیفرد اللہ تعالی علہ کا مقام کتنا بلند ہے اور اس کو امام سیوتی رحمت اللہ تعالی تعالیٰ نے طویل الصحیفہ میں نقل فرمایا اور حضرت حسن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن شمیل یقول ندر الناس شمعن فی کانن نہمن فلفقم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما فتح و ہو و نہ ہوخ ارشاد فرمایا کہ لوگ سوئے ہوئے تھے فقہ کے معاملے میں سوئے ہوئے تھے قام ابو حنیفہ تھا یہاں تک کہ ان کو امام اعظم ابو حنیفہ نے جگایا اور انہوں نے فقہ کو کھول کر بیان کیا فقہ کو بیان کیا اللہ اور اور اس کو آسان کر کے لوگوں کو بتایا اور اس پر بہت سارے علماء کے اقوال ہیں تو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے چلتے ہیں اور وہ جو, میری جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حوالے سے ذرا سماعت فرمائیے گا اور یہ جواب جو ہے ان کو آپ ذہن میں کہیں بھی آپ سے کوئی بات کرے کیونکہ جواب کر دینا جو, جو ہے اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے اور اس کا جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو عام بھائی جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ نہ دلائل کی کمی ہے نہ جواب دینے والوں کی کمی ہے لیکن بعض سادہ بھائی جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اس وقت ہوتا نہیں ہے کوئی مسئلہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ جواب میں بڑے کوشش کر رہا ہوں کہ بڑا آسان اور سادہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو کہیں بھی جس کا جواب دینا پڑے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو تو سنیے یہ ابن خدون کا جو معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جی سترہ حدیث جو تھیں ان کو یاد کی اور اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا وہ تنگ تھا حدیث کے معاملے میں تو اس کے بہت زیادہ جوابات دیے گئے ہیں ایک پہلا جواب تو یہ کہ حافظ شمس الدین زہبی نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حفاظ الحدیث میں نقل کیا ہے حفاظ الحدیث میں ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو حدیث کے حافظ ہیں ان میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے اور حافظ حدیث کی جو تعریف ہے اس کے لیے ہے کہ کم از کم جس شخص کو تین لاکھ سے زیاد زیادہ زیادہ احادیث یاد ہوں تین لاکھ سے زائد حادث یاد ہوں ان کو حافظ کہا جاتا ہے تو اگر یہی لے لیں تو تین لاکھ حدیث کا جو حافظ ہو اس کو حافظ کہا جاتا ہے تو امام ہم ام ام شمس الدین زہدی جس کو اپنے اور بگانے سبھی ہی مانتے ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں کہ امام اعظم فاض الحدیث میں سے ہیں یعنی آپ حافظ الحدیث سے تو پتہ چلا کہ یہ سترہ والی جو بات ہے یہ بہت بڑا بہتان باندھا گیا ہے سگنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرا اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفار ربیض اللہ تعالی عنہ آپ نے احادیث کی روایت کم فرمائی ہے نہ کہ آپ کو حدیث آتی نہیں تھی یہ جملہ جو ہے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اگر سترہ روایات والی کوئی بات کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی مرویات کی تعداد جو آپ سے روایت کی گئی ہیں احادیث ان کی تعداد سترہ یا سے زیادہ ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کرنے کے معاملے میں بہت محتاط تھے انتہائی محتاط تھے اس لیے آپ نے احادیش کی روایت جو ہے وہ آگے بہت کم فرمائی کیونکہ آپ جو تھے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گفتگو آپ کی جو تھی وہ حدیث پر ہی مبنی ہوتی تھی لیکن آپ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی نہیں فرمایا کرتے تھے اس بات کا خوف کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایک جو لفظ ہے وہ میری طرف سے شامل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی ذات پات پر کہیں بہتان نہ ہو جائے تو یہ سبب تھا آپ کی قلت روایت ہے یعنی روایت آپ نے کم کی ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس نعوذ باللہ حدیث نہیں تھیں یا آپ کو حدیث آتی نہیں تھی تو آگے چل کر اس پر, پر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنی آپ کے شاگردوں نے آپ سے کتنی حدیث جو ہیں وہ اپنی کتب میں تحریر فرمائی ہیں تو وہ جو ریکارڈ میں موجود ہیں ہم ان کی بات کریں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مقام کیا تھا لیکن بڑے بڑے جو محدث ہیں وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سب جو فرمائیے گا کہ سوید بن سعید سفیان کہ سوید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن اینا یہ بھی وہ محدث ہیں جن کی حدیث جن کی مرویات مخاری مسلم اور ستہ کے دیگر کتب میں موجود ہیں فرماتے ہیں اول من اقدنی حدیث ابو حنیفاط ربی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے حدیث کا درس دینے کے ہستی نے بٹھایا وہ ابو حنیفہ ہیں اور دوسرے مقام پر امام حافظ بن حجر اسکلانی الخیرات الحسان میں یہ نقل فرماتے ہیں ابن اینا کا قول کہ اول من محدثن ابو حنیفہ تا ابن خلقان نے بھی اس کو نقل کیا کہ پہلی وہ ہستی جس نے مجھے محدث بنایا سیاح نے محدس محدث بنایا وہ کون تھے اس سے امام اعظم ابو ہنی فربی اللہ تعالیٰ علم تھے اور فرمایا کہ اب المن اکادیثنی فتح فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث کی مسنت پر امام اعظم نے بٹھایا اور لوگوں سے فرمایا کہ یہ شخص حضرت امر بن دینار کی حدیث کا بہت بڑا عالم ہے یعنی ان سے سن کر روایت کرنے والا ہے اس لیے آپ ان کی حدیث سُنیے اور ایک مقام پر حضرت سفیان بن حا جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اول من اقدن ابو حنیفہ تھا کہ مجھے جس نے پہلے محدث بنایا اور حدیث پڑھانے کے لیے بٹھایا وہ حضرت سیدہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اسی طرح دیگر اور بھی بہت سارے بزرگوں کے اقوال ہیں آپ کے دور کے جنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہمیں سکھائی کس نے اور پڑھنی کس نے سکھائی اور آگے بیان کرنے کس نے سکھائی اس سیدنا امام اعظم ابو ملی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور یہاں ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی امام سمعانی نے حلال بن بسری سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن خالد سمتی سے سنا کہتے ہیں کہ میں عثمان بتی جو بسرا کے بہت بڑے شکیقے ان کے پاس گیا تو اور وہ جو تھے امام حسن اور امام ابن سرین رحمت اللہ تعالی اما کے مذہب کے مطابق عمل کرتے تھے تو میں ان سے ان کے مذاہب کی تعلیم لیتا رہا پھر میں نے ان سے اجازت لی کہ میں کوفہ کی طرف چلا جاؤں تاکہ وہاں کے جو مشائق ہیں ان سے ملاقات کروں اور ان کے جو مذاہب ہیں ان کو بھی دیکھوں ان میں غور و فکر بھی کروں اور ان سے بھی کچھ سنوں تو عثمان بتی نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرنا کہ امام ارمش کے پاس جانا یہ کون نہیں اقدامی اس لیے کہ وہ حدیث کے معاملے میں مقدم ہے سب سے تو ان کے پاس جانا اور یہ بھی بتایا کہ مکان مسائل کہ مجھے کچھ حدیث میں مسائل سے کچھ پوچھنا تھا تو میں نے کہا کہ چلے انہیں کے پاس چلتا ہوں تو سال تو انہل محدود یار تو فرماتے ہیں کہ میں یہ محدسین سے سوالات پوچھتا تھا تو کسی نے بھی ان کا جواب نہیں دیا تو وہاں میں آخر کار پہنچ گیا حضرت امام آرمش کے حلقہ درس میں ذکرہ ذالی کا ان سے کہا گیا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہے تو آپ ان کو بتائیے قالآ تونی بہی کہتے ہیں کہ جب مجھے لایا گیا ان کی خدمت میں فمع تو میں پہنچا تو کال اللہ کافا کے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بسرا والے جو ہیں کوفا والوں سے زیادہ علم والے ہیں کل کہا اللہ کی قسم بیت الحرام شریف کے رب کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہے اب بسرا نے کیا بنایا کیا دیا ہے ہمیں سوائے اس کے کسا کسا گھر پر تقریریں کرنے والے خوابوں کی تعبیریں بتانے والے یا نوحے گانے والے تم یہ بات کرتے ہو کر کے بسرا والے زیادہ علم والے ہیں تو سے سن لو اللہ کی قسم میں ایک مرد ایسا ہے جو عربی بھی نہیں ہے بلکہ عرب کے غلاموں میں سے ہے تو فرمایا وہ ایسے مسائل جانتا ہے جن کو نہ حسن جانتے ہیں نہ ابن سرین جانتے ہیں نہ قطعہ جانتے ہیں نہ عثمان بتی جانتے ہیں نہ ان کا کوئی غیر جانتا ہے وہ علی ود شدید وہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ مجھ پر سخت ناراض ہوئے غصے میں آ گئے حت خفت یا دربانی ہو فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اپنے ڈندے سے مجھے مارے نہ کہ میں نے یہ بات جو کر دی تھی سوال جو اٹھایا تھا اس پر حضرت اتنے جلال میں آئے اور امام اعظم کے بارے میں رہنمائی کی اور فرمایا سم اقبال البادل جو ان کے پاس حاضر تھے ان سے کہا اظہب بھی ایرا مجلس نعمان لے جاؤ اس کو نعمان کی مجلس میں اب دیکھیے استاد کا انداز ہے کہ خود جلال میں آ گئے غصہ ان پہ آیا انہوں نے یہ باتیں کی لیکن ان کے سوالات بھی ایسے تھے کہ جو حل طلب تھے وہ فرمایا کہ چلو جاؤ پھر ان کو نعمان کے پاس لے جاؤ ان کی گفتگو کا یہ انداز بھیجنے کا یہ انداز بتا رہا تھا استاد کو بھی اپنے شاگرد پر فخر تھا ایک مان تھا ناز تھا اسی لیے جاؤ لے جاؤ اس کو نعمان کے پاس اور نعمان کی فضیلت میں آپ نے کیسے کیسے بزرگوں کے نام لے کر فرمائے وہ بھی یہ مسائل نہ جانتے تھے جو یہ میرا شاگرد جانتا ہے امام اعظم ابو حنیفا جانتے ہیں تو فرمایا نعمان فرمایا اس کو لے جاؤ نعمان کے مجلس میں جواب فرمایا کہ اگر اللہ کی قسم اگر یہ ان کے جو اصحاب ہیں نا ان کے شاگرد ہیں امام اعظم کے جو ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے سب سے چھوٹے بندے کو بھی یہ دیکھ لینا جا کر تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ساری دنیا والے سوالات کرنے کھڑے ہو جائیں تو امام اعظم کا ایک چھوٹا سا شاگرد جو ہے ان سب کے جوابوں کے لیے کافی ہوگا تو فرماتے ہیں کہ میں پہنچ گیا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سید امام اعظم ابو ابونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میں پہنچ گیا تو آپ بنی حرام میں تشریف فرماتے میں نے جا کر سوال کیے تو آپ نکلے اس قبیلے کے بعد تو جب میں نے زیارت کی تو دیکھتا کیا ہوں بےکہلن حسن الوجہ حسن السیابی فرماتے ہیں کہ آپ ادھیڑ عمر تھے اور آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ بہت حسین تھا لباس آپ کا بہت پاکیزہ عمدہ اور صاف ستھرا تھا اور آپ کے پیچھے ایک خادم بھی تھا ایک غلام بھی تھا اس نے وہ جو سارا قصہ ہے وہ عرض کیا آپ کی خدمت میں یوسف بن کا کہ کیسے امام عام کے پاس آئے کیا کیا معاملہ ہوا اور کیسے یہاں پہنچے تو جب انہوں نے ساری بات سنا دی تو فرماتے ہیں امام اعظم ابو نفردی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ غریب من اہل کی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بسرہ کے مسافر ہیں تو وہ قدم ہی تھا اور آپ کو ہماری مجلسوں سے روکا گیا ہے آنے سے پلتون کہا جی ہاں کالا کنتا تخلبتی کہ بتی کے پاس جاتے تھے لطارا کا کثیر فرمایا اگر بتی مجھے مل جاتا عثمان بتی کی مجھ سے ملاقات ہو جاتی تو فرمایا وہ اپنے بہت سے اقوال سے رجوع کر لیتا تو پھر وہ آپ ہاتھ ماما کا لیا جو کچھ تیرے پاس جو سوالات ہیں وہ لے کر آ سے میرے شاگردوں کے سوالات شروع کرنے سے پہلے تو ہے وحشت بھی ہوتی ہے فرماتے وہ سوال جو مجھ پر بہت مشکل تھے بھاری بنے ہوئے تھے مجھ پر آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ سب پہ جوابات جو تھے وہ فرما دیئے اور فرماتے ہیں وہ معاملہ بیان کیا جو میرے اور حضرت امام عامش کے درمیان پیش ہوا تھا جو آپ غذب ناک ہوئے تو میں نے وہ ساری بات کی آپ نے کہا حافظ اللہ یا آبا محمد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اے ابو محمد یہ کنیت ربیع اللہ تعالیٰ کی کہ فرمایا کیا ضرورت تھی کہ ایک شہر کا نام لے کر ان لوگوں کا رد کرنے کی اور فرمایا کہ میرے ساتھ تو لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا نی حتن ادا پیدا یو حاص الحیس یدعی جمد کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل معاملہ آ جاتا ہے لوگ کہیں پھنس جاتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں وہ شاعر کہتا ہے اور جب حلوہ پکا کر تیار کرتے ہیں تو جمد کو بلا لیتے ہیں وہ اس کا کوئی رقیب تھا شاعر کا تو اس نے جمد کا نام ذکر کیا کہ میرے قبیلے والے میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو مجھے بلاتے ہیں اور جب کھانے پینے کا معاملہ ہو آسانی کا معاملہ ہو جب حلوہ تیار کرتے ہیں تو جم کو بلا لیتے ہیں تو فرمایا کہ میرے ساتھ بھی میرے شہر والے ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب کوئی مشکل معاملہ ہوتا ہے سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے تو ان کو میرے پاس بھیج دیتے ہیں اور دیگر معاملات میں جو ہیں ان کو میری مدرس میں آنے سے منع کرتے ہیں تو بہرحال یہ ذکر پاس ہم اگر کریں تو یہ چلتا رہے گا تو عرض یہاں سے یہ کرنا تھا کہ بڑے بڑے جو محدثین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محدث بنانے والی ہستی کا نام شکن اعظم ابونی فردی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اس کے بعد اب میں وہ اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ امام آ رضی اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کتنی بڑی دلیل ہے کہ امام اعظم ابو نقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام سے احادیث کی سمجھ بوجھ کے اور کتنے مشکل احادیث کے جو مسائل تھے ان کو آپ حل فرماتے تھے اور امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مناقب میں محمد بن سماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا حوالہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو مناقب لکھے ہیں امام اعظم ابو حنیفر قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ نے یہ چیز ذکر کی انام ذاکر پیتا ثنی فی نئی فوب الفا امام اعظم ابو حنیفار اپنے شاگردوں کو جو مسائل املا کروائے ان میں ستر ہزار سے زیادہ احادیث لکھوائیں ستر ہزار سے زیادہ آپ نے احادیث لکھوائیں وہ جو مسائل آپ نے اپنے شاگردوں کو لکھوائے آپ اندازہ فرمائیں کہ شاگردوں کو لکھوا رہے ہیں تو ستر ہزار احادیث اس میں آپ لکھوا رہے ہیں اور خود جب بیان فرماتے ہوں گے تو کس قدر احادیث کا ذخیرہ آپ کے پاس ہوگا اور فرمایا ون تخبل اخار ارب عین الفحادی اور چالیس جو اخار تھے چالیس ہزار اثار صحابہ کرام علیہ مردوان سے ان سے آپ نے استفادہ فرمایا ان میں جو آپ نے اپنے اپنے, اپنے شاگردوں کو جو آپ نے مسائل لکھوائے وہ چالیس ہزار اثار ہیں اور یہ جو بہت سارے مسائل ہیں جو آپ نے قیاس سے حل فرمایا اور ہر قیاس جو ہے اس کے پیچھے پرانے پاک اور احادیث سے ہوتی ہیں ورنہ قیاس نہیں ہو سکتا تو یہ جناب امام اعظم ابو نِفار رضی اللہ تعالیٰ پر جو اعتراض تھا اس کے جوابات میں تھوڑے سے میں نے کیے ہیں باقی انشاءاللہ شاء تعالی تفصیل کے ساتھ علماء کرام جو ہیں وہ بیانات اس پر فرمائیں گے اس کو ملا علی نے جو منعقد لکھے ہیں امام اعظم اس کے صفحہ نمبر سینتالیس پر یہ واقعہ موجود ہے جو ابھی میں نے بیان کیا ہے تو اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی امام کی تقریر کریں یا کسی بھی شخص کو جو انسان یا ہمارے جیسے یا ہم اس کو اپنا امام مانیں بس احادیث کافی ہیں ان کے لیے آپ ایک سنیے اس کو علامہ زاہد القوشی المشری نے اپنی کتاب تنیب القطیب میں لکھا کہ ایک شخص تھا تو وہ کیا کرتا کہ جب بھی استنجا کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے استنجا کرتا اور نقل پڑھنا شروع کر دیتا وطر پڑنا شروع کر دیتا کسی نے کہا جی میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں یہ کون سی حدیث ہے استنجا اور بغیر بزرگ ہی تم جو ہے وہ نفل شروع کر دیتے ہو وطر شروع کر دیتے ہو پڑھنے کہا حدیث ہے کہا کون سی حدیث ہے بلا رسول پاک صلی اللہ تعالی نے فرمایا ہے منکم اس نے کہا ہے حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی ڈھیلے استعمال کرے استنجا کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر پڑے تو وہ صاحب علم سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سمجھ اور عقل دیتا تو کی تمہیں سمجھ آتی تو یہاں وطر کا مطلب وطر پڑنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تاک تعداد میں ڈھیلے جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے کہ لفظ وطر جو ہے عربی زبان میں صرف وطر پڑنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ طاق تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اب آپ ذہنوں میں یہ بات رکھیے کہ جب ایسے لوگ ہوں جن کو حدیث کی سمجھ بھی نہ ہو احادیث کے معانی اور مفاہین کو بھی نہ سمجھتے ہوں اور دعویٰ یہ کریں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی امام کی پیروی کریں تو پھر وہ احادیث کے ایسے ہی مطلب اخذ کریں گے اور ایسے ہی ان سے مسائل بنائیں گے جس طرح کہ آج کل کے غیر مخلدین جو ہیں وہ کرتے ہیں اور کہتے یہ ہی ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی امام کی پیروی کریں ہمارے لیے احادیث کافی ہیں اور یہ سن لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و وسلم کی احادیث مبارکہ یا پرانے کریم کی آیات جو ہیں ان کو تب تک سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص فضل نہ فرما دے اور اس کے بعد بھی کئی مسائل ہوتے ہیں کئی معاملات ہوتے ہیں ابھی مثال کے طور پر بخاری شیخ کو آپ لے لیں اس میں نماز جنازہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں چار تکبیریں بھی ہیں پانچ بھی ہیں اور سات تقبیروں کا ذکر بھی ہے اب کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ جی صرف حدیث پر عمل کرنا ہے تو اب وہ جنازہ کیسے پڑے گا چار تکبیروں سے پڑے گا پانچ سے پڑے گا یا سات تکبیروں سے جنازہ پڑے گا تو لازمی بات ہے کہ کوئی ایسی روایت جو ایس منتخب ہو اور جس کا پر جس کی صحت پر اتفاق ہو چکا ہو تو وہ لوگ جو ہیں امام اور بزرگان دین جو ہیں وہی ہمیں بتائیں گے کہ کون سی روایت پہ عمل کرنا ہے اس کے اسباب کیا ہے تو یہ وجہ ہے کہ ہم جو آئمہ دین ہیں بزرگان دین ہیں ان کی تکلیف کرتے ہیں اللہ رب العالمین خالف کائنات انعت اللہ عید القریم کی بارگاہ یا میں دعا ہے اللہ قبار تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے میرے لیے ذریعہ نجات بنائے اور جتنے حباب یہاں موجود ہیں اللہ پاک سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اس بیان میں جو کچھ صحیح صحیح بیان ہوا یہ میرے شیخ کامل پیر تریقۃ استاد اللہ باغ راج پیر ابو محمد محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی نظر عنایت کا سب کیا ہے اللّہ خاکن کو اس کا سواب عطا فرما اور اس میں جو کوئی غلطی کتائی ہوئی ہے وہ میری نفس کی شامت ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مرین البلاغ میں مائک فری کر رہا ہوں اور بہت سے بھائی اس وقت یقیناً مائک پر آنا بھی چاہیں گے اور جو وہ آئیں اور اپنے اپنے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میں جی. نے بھائی جمپ نہیں کیا آپ لوگ تو لو ویسے ہاتھ کھڑے کر کے یہاں کھڑے تھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے مائک لیا ہے یہ ادب کے خلاف نہیں بلکہ یہ میرا ایک بنیادی حق تھا میں نے وہ مائک لے لیا ہے ماشاء اللہ حضرت مولانا محمد سعید رضوی صاحب نے کیسے پیارے انداز سے آپ کو سیرت امام اعظم سنائی ہیں ہوں دل خوش ہو گیا ہے جی اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے اب تھوڑی دیر کے لیے جو صاحب جو حضرات جو ہیں اے, کچھ بیان فرمانا چاہیں یا نا شریف سنانا چاہیں لائیو ہوگا لائیو ہوگا جی تو وہ ہاتھ ریز پرمائیں جی وہ لوگ جو ہیں ہاتھ ریز فرمائے جو لوگ لائیو گفتگو کریں گے یا نا شریف سنائیں گے ہاں جی اللہ آجی, دیکھا ہمارے دو شیر اور یہ ماشاءاللہ خان صاحب پہلے بیان فرما رہے تھے ایسے جیسے کوئی شیخ الحدیث بیان پر ہیں جی ایسے دلائل کے ساتھ اور مخصوص انداز میں یار کبھی کبھی پشتو بھی ساتھ میں سنایا کرو ایک پشتو بولنے والا یہاں تھا پالٹاک پہ وہ تو مجھے کوئی کتے کا پیشاب ہی لگا تھا آپ پشتو سنا کے تھوڑا خوش کر دیا کرونا کے پشتو بولنے والوں میں سننی بہت ہیں الحمد للہ حرد العالمین تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ میں کوئی کوئی لفت جو ہے نا نہیں, نام نہ لکھو پاک روم میں پلیز چیزوں کے نام نہ لکھا کرو چھوڑو دفاع کرو دفاع کرو جی؟ تو میں مائک چھوڑ رہا ہوں جی؟ اور پھر اگر ضرورت پڑی تو پھر ان ایسے ہی حاضر ہو جاؤں گا جمپ لگا کے حضرت مولانا آپ تشریف نہ لے گئے آج کی رات آپ ہی, ہی ہیں انشاءاللہ اللہ جو علماء کرام تشریف لائیں گے اور اپنی اپنی باری میں ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازتے رہیں گے جیسے شیر حق ہاں جی وہ ہیں اور ممکن ہے مفتی نعیم صاحب آئیں ہاں جی اور ایسے ان کے بیانات ہاں جی ماشاء رضوی ملنگ جی رضوی ملنگ تو بھاگتے نہیں ہیں میری زندگی کا واقعہ ہے رمضان شریف تھا گجراں والا بس اسٹاپ جو ہے شیخو پورا والا موڑ کے ساتھ ایک منار والی مسجد تھی اور ساتھ ہی مماتیوں کی مسجد تھی وہاں مناظرہ پڑ گیا ان کے مولوی جو ہیں جمع تھے اب سنی مولوی جو تھے میں نے سب سے التماس کی میں نے کہا تشریف لائیے گا جی تاکہ ان کا رد ہو سکے تو جناب سارے یار رمضان ہے یہ ہے وہ ہے ایسے ہوگا اور میرے ساتھ اگر تعاون کیا تھا تو حضرت مولانا محمد اکرم نقش بندی رحمت اللہ علیہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو جہاں میں جب کاموں کی فون کیا حضرت مولانا علامہ محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ کو آپ فرمانے لگے آج ستائیسویں شب ہے رات کو میری تقریر ہے مسجد علامہ عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ سب لکھے رحمت اللہ علیہ سیال میں یعنی مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں میری رات کو تقریر ہے اور صبحوں کو میں آؤں گا ٹھیک ہے صبح درس ہوگا تو جناب کوئی کام نہیں آیا ایک رضوی ملنگ جو تھا وہ ایسے شیروں کی طرح ایسے انداز سے بیان کیا جی کہ جناب والا باطل جو ہے وہ باگ گیا حمد رب العالمین یہ رضوی ملنگوں کی شان ہے یہ رضوی ملنگ ہیں ملنگ میں تو ملنگ کہتا ہوں رضویوں کو جی؟ آپ ماشاء اللہ رضوی ہے آپ تو ہیں ہی ساری بات الحمدللہ رب العالمین یا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے نا جی آپ کا فیض ہے تو گرامی قدر میں مائک چھوڑ رہا ہوں خان صاحب کے لیے جناب تشریف لائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حضرت شاہ سائی حضرت آپ نے بہت زبردست بیان فرمایا بہت مزہ آیا وہ جو ترتیب اور جو مطلب سیکوینس تھا اس کا بہت ہی مزہ آئے گی کیا بات ہے حضرت کشتوں کا ایک فکرہ ہے کہ دل میں تئے میرا یہ دل ہے یہ تو ہی ہے ایک مطلب تو تو اب میں چند دو تین اشعار پڑھوں گا حضور صلی اللہ شاہ ناز شریف کے بت مطلب آپ کو یاد ہونا چاہیے باقی دل دلبر مشکمبر یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں نا تو ضرور شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا, یا رسول اللہ وسلم علی بل دل متع دل برمی تعی دل جان ہو جان مت جانان مت جیحان ميت او زمان مشکم مشکو امبر نست لا مسمت امبر متحمت دہی چاہتا شاہ متعیب بادشاہ متعری سلط محمدی کو میت استاد می قرآن قرآ متعی اوزاما مشکو امبر نشتا بی لتا نا مسمت امبر متعی ری حان مشہور ش... ناد شریف ہے اس کے اشارہ سر... سرور سرکار صلی اللہ وسلم پہ میری مال و جان قربان ہے واہ واہ کتنے خیستا نبی سلطان نے کتنے خوبصورت ہے آکا صلی اللہ علام پھر اس کا اگلا شعر ہے کہ خزر جب عورتوں نے حضرت یوسف علی نبینا کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اور اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتے اور اس کے بعد آتا ہے کہ بے مکی الیکم السلام بے مکی البنی وہ مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں اور ہاشمی بھی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نور دے ہوں بشر دے نور بھی ہیں تو میں ذرا یہ دور اش ہار پڑوں گا پہلے تو جمع کروں گا آپ کو آسانی ہوگی سونے سمجھنے میں سرور ز باد مالو سرمیتی مربان دے وا وا سمر ہے ستان سلطان دے واہ واہر ہے ستان سلطان دے سب میرے ساتپنے واہ وا خی ستان بھی سلطان دے سرور باد مالو سر قربان دے واہ واہ سمر ستان بھی سلطان دے واہ واہ سمر خی ستان بھی سلطان دے خازو چیو سفنی دو گوتیکڑی کلام خزو چیو سفنی دو گوتکڑی کلام दायक निदले ले सर्व रे आलम दायक निदले ले सर्व रे आलम न बेपरेकड़ी ऊ محبر شاندمر خیستان بھی سلطان داہ واہ نبی سلطان دے دے کی المدنی جب ار بیوہ مکی ادنی جب ریوا سور د بدن و شم نورانی وا سور ددنو شم نورانی وا نور دے ہم بشر دے نور دے ہم دیہ شمی خاندان دے دان وا د واہ واہمر خی ستان بھی سلطاند واہ واہ سلطان دے وا وا سے باد مالو سرمتی قربان دے واہ وا سمر خیستان بی سلطان دے نبی سلطان بہت شکریہ جی جناب آپ کی سماعتوں کا تو ابھی مطلب رات تو رش جاری رہے گی امام یاضر صاحب کی بہت سی باتیں ہیں بہت سے مسائل عجیب و غریب قسم کے مسائلوں کے جو حل دیے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں گے پھر امام صاحب کو جو حدیث کے بارے میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پہ بھی حضرت صاحب نے بیان فرما دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو یہ امام امامودائی کا مناظرہ سناؤں یا یہ انہوں نے جو مطلب جو مسائل دو تین وہ کیے تھے وہ بتاؤں آپ کو یہ اب آپ کی مرضی ہے اب آپ کیا مطلب پھر اس کے بعد کرتا بائی آئیں گے سوال کرتے ہیں جناب سوال کرتے ہیں چلے میں امام ادائی کا اور پھر اس کے بعد سوال جواب شروع کرتے ہیں مجھے امام ادائی کا بھی سنانے دیں یہ بہت اہم چیز ہے اچھا جناب اچھا ایک ہجری ایک سو میں جب ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچے تو یہاں امام اوزائی سے رفیہ دین کے متعلق مناظرہ پیش آ گیا امام اوزائی پہلے ہی سے امام صاحب, صاحب کے متعلق اچھا خیال نہیں رکھتے تھے چنچہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جو امام صاحب کے بشاگرد شاگرد ہیں اور امام ازائی کے بھی شاگرد ہیں کیونکہ وہ فن حدیث انہوں نے امام اوزائی سے حاصل کیا تھا اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام اذائی فن حدیث کے بہت بڑے امام تھے استاد تھے اور اس میں مطلب کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اوزائی کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اے خراسانی, میں ایک کون بدعتی شخص پیدا ہوا ہے جس کی کنیت ابو حنیفہ ہے یہ سن کر میں واپس آیا اور تین دن مسلسل امام صاحب کے عمدہ عمدہ مسائل منتخب کیے اور تیسرے دن اپنے ہمراہ کتاب لے کر آیا اور امام اوزائی کی خدمت میں پیش کی امام ازائی نے یہ پوچھا یہ مسائل کس سے بیان کیے میں نے کہا عراق میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام نومان ہے امام اوزائی نے کہا یہ تو بڑے پایا کی شیخ معلوم ہوتے ہیں جاؤ ان سے علم حاصل کرو پہلے ان کو منع کیا تھا پھر کہنے جاؤ ان سے علم حاصل کرو میں نے کہا جی, جی ہاں یہ وہی نعمان ہے جن کی کنیت ابو حنیفہ ہے اور جن کے پاس جانے سے آپ مجھے مجھے روکتے روکتے تھے جن کے پاس جانے سے آپ مجھے روکتے تھے تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت سفیان ابن عینی سے روایت کی کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم اور امام اوزائی رحم اللہ علیہ کی مکم عازما کے دارالحناتین میں ملاقات ہو گئی تو ان بزرگوں کی آپس میں حسب ذیل گفتگو ہوئی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے یہ مناظرہ فتح کردیر اور, اور, جی اور مرکات شرح مشکات وغیرہ میں بھی مذکور ہے ٹھیک جی. ہے جن امام اوزائی کیا کہتے ہیں سنیں آپ لوگ رقو میں جاتے اور رقو سے اٹھتے وقت رفیہ رین کیوں نہیں کرتے اور مشکات میں بھی امام اب منیفا اس لیے کہ رفا رین ان موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں امام ازائی آپ نے یہ کیا فرمایا میں آپ کو رفیدین کی صحیح حدیث سناتا ہوں ظہری عزف تلا مجھے زہرین نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے سالم نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے اور رقوع کے وقت اور رقوع سے اٹھتے وقت حدیث یہ بھی صحیح ہے اچھا حضرت تر بھی نہیں پڑتے تو حدیث ہمارے پاس بھی صحیح ہے پھر مطلب پریشانی کہاں پہ ہے وہ, وہ چیزیں وہ سنیے گا جناب امام اعظم میرے پاس کبھی تر حدیث ہے اس کے خلاف موجود ہے امام از اچھا فوراً پیش فرمائی امام اعظم لیجیے سُنیے ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم نقی سے حضرت علقامہ से उन्होंने حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی وقت نہ اٹھاتے تھے امام ادائی آپ کی پیش کردہ حدیث کو میری پیش کردہ حدیث پر کیا فوقیت حاصل ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول فرمایا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا یہ وادیوں کے ساتھ جب آپ کا اعتراض ہوگا تو یہ حدیث ہی جو ہوتی ہے باقی بھی حدیثیں ہیں ہمارے پاس اس لیے کہ حماد زہری سے یعنی ان کے جو راوی ہیں ان کے ہمارے راوی کب نام آئیں گے حماد زہری سے زیادہ عالم و فقی ہیں اور ابراہیم نقی سالم سے بڑھ کر عالم و فقی ہیں الکما سالم کے والد عبداللہ بن عمر سے علم میں کم نہیں اور اسود بہت ہی بڑے متقی فقی و افضل ہیں عبداللہ بن مسعود فقہ میں کراط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت ابن عمر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں زیادہ ہے لہذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل ہے القما ابن عمر سے فقہ میں کم نہیں لیکن ابن عمر کو صحبت کی فضیلت حاضر ہے کیونکہ ان کو صحبت محمد رسول صلی اللہ وسلم ہے ورنہ تو وہ عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں جب آپس میں جو ان کا وہ آئے گا تو پھر عبداللہ مسعود جو ہیں ان سے بڑھ کر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہو. ان کی جو مقام مرتبہ ان کے جو علم تھا اس میں کوئی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں حضرت آپ آئیں میرے فون آ رہے ہیں پھر آپ سے مطلب بات کرتے ہیں آپ سوال جوابات کا سلسلہ شروع کریں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مختر میری آواز آ رہا ہوں جناب اے حضرت آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا ہی جو ہے مطلب زبردست طریقے سے ہمیں سمجھایا اور چونکہ علماء اکرام موجود ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ جس بھائی کا بھی کوئی بھی سوال ہو تقلید کے موضوع پہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے کوئی سوال ہو اور جو ہے کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہاں پر جو ہے مطلب بہت زیادہ جو ہے مطلب سوالات اٹھتے ہیں اور طرح طرح کے بد مذہب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ان کو جواب دینے کے لیے یا پھر اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ مائک پہ کے کر لیں نہیں تو جو ہے وہ ٹیکس میں پیسٹ کر دے انشاءاللہ وہ پڑھ کر جو ہے وہ ریڈ کر دیا یا کسی بھی ایڈمن کو پیسٹ کر دے وہ انشاء جو ہے مطلب حضرت سے سوال کر لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت چونکہ علماء اکرام موجود ہے حضرت اب دونوں کی باہرگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت ہمارے درمیان ابھی بھی کچھ لوگ ایسے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں جو مطلب اس طریقے یعنی تقلید کے مطلب اس پر بالکل پرفیکٹلی جو ہے ان کا ذہن نہیں ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مطلب کوئی بھی کچھ بھی سنائے مثال کے طور پہ مطلب کسی کی کوئی بھی اچھی چیز ہو وہاں سے لے لینی چاہیے اور جو ہے مطلب ٹھیک ہے بھلے کوئی بھی سنا رہا ہو وہ ہمیں سن لینا چاہیے اور کرنا وہ چاہیے جو مطلب ہمیں جو سمجھ میں آئے تو اس سے جو ہے مطلب ان کو کس طرح سے جو ہے مطلب گائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں مطلب وہ بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہیں لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ مس گائڈ کرتے رہتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ ایک کشتی پہ آ بیٹھ نہیں پاتا اور بہت سے لوگوں کو بیٹھنے نہیں بھی دیا جاتا تو پھر ان کے لیے کیا مطلب کرنا چاہیے اور تقلید جو ہے وہ آخر اتنی کیوں ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں اس پر جو پلیز تھوڑا سا کلام فرمائیے اور سمجھانے والے انداز سے اور بالکل عام فہم لفظوں میں آرام آرام سے پلیز جو ہے نا اس کو جو ہے وضاحت فرما دیجیے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی روم میں قرطبھائی سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے اور بڑا ضروری بھی ہے اس پر بات ہو اور میں نے یہ گستاخی کی ہے کہ علامہ صاحب سے میرا نیک نیچے تھا تو میں ویسے بھی مائیک آپ کے پاس ہی تھا تو آپ نے سب کو موقع دیا تھا <coughs> میں نے تو اپنی حاضری جو تھی وہ لگوا تو چونکہ آپ کا سوال جو ہے وہ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ وہ سادہ سا ہے اور بہت بڑے جو علمی سوالات ہوں گے ان کے تو جوابات انشاءاللہ حضرت دیں گے اور بیان بھی آپ فرمائیں گے تو اس کے بارے میں قرتبہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر تھالی میں کھانا ہے تو ان لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے ٹھیک ہے اور دوسرا مسئلہ جو ہے کہ تقلید جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اس کے لیے میں نے ایک مثال اپنی تقریر میں دی تھی آج کے بیان میں کہ تقلید کے بغیر کام چلے گا نہیں کہ احادیث کی سمجھ نہیں بندے کو آ سکتی اور نہ ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکیں تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی اگر تقلید اتنی ضروری ہے پھر صاحبہ کرام نے تقلید کیوں نہیں کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو تقلید کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ خود مستحد تھے وہ قرآن و حدیث سے مسائل جو تھے ان کا استعمال کر سکتے تھے اور ہم لوگ جو ہیں ہم میں اتنی سمجھ بوج اتنی اتنا شعور اتنی طاقت علمیت نہیں ہے کہ ہم اس سے مسائل اخذ کر سکیں خود تو ہمیں تو بنے بنائے مسائل جو ہیں وہ چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں میں آپ کو ایک راز کی بات اندر کی بات بتانے لگا ہوں یہ جی وہابی زاد جو ہیں جو تقلید کے منکر ہیں اور امہ اظام کی فقہ کے منکر ہیں ان لوگوں کی اور بعد والوں نے صحابہ کی تقلید کی جی جی تو یہ صحابہ کے رام رضوان کے بعد جو تھے غلام آپ کے تابین جو تھے انہیں کی تقلید میں مسائل کو حل کیا نا جی اچھا تو یہ لوگ جو ہیں ان کی جتنے بھی فقہ کے اوپر کتابیں ہیں چاہے اس کو فقے محمدی کا نام دے لیں یا کچھ نام رکھ لیں نظر العبرار یہ وہ اس میں جتنے صحیح مسائل اچھے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے ہماری فقہ کی کتابوں سے نقل کی ہیں میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں اور کسی جگہ پہ آپ چیلنج کر کے دیکھ لیں سیم کاپی کیا ہے انہوں ان لوگوں نے ہماری جو کتابیں ہیں مطلب درل مختار ہے فتح شامی ردو مختار ہے فتح عالمگیری ہے تو ان کتابوں سے انہوں نے نقل کر کے آگے سے اپنی نہیں جی وہابیوں نے شیوں کا بھی میں ارض کرتا ہوں بعد میں اچھا یہ ابھی ان کی بات کر رہا ہوں ان وہابیوں نے یہ کام کیا ہے کہ اپنی فکہ جو ہے وہ بنا لی کا اس میں کتابیں لکھ لیجیے فکہ محمدی رکھ لیا اور کوئی فتح الحدیث رکھ لیا کسی کا نام اس طرح کے نام اور اندر کیا ہے کہ وہ جو جو صحیح مسائل ہیں وہ سارے کے سارے فقہ حنفی سے لیے ہوئے ہیں ہماری کتابوں سے چوری کیے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے جو مسائل ہیں وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ ہنسیں گے بھی اور بعض اتنے شرمناک ہیں کہ بندے کا سے برداشت میں یہاں کچھ شاید کچھ سسٹر بھی ہوں جو میں مناسب نہیں سمجھتا اس طرح کے جو ان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی شاید پڑھنا چاہے تو اس کی ان کی نوزل البرار دیکھ لیں اور فل جادی دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے اپنی جو ہے ہاں جی فرقہ کیا ہے انہوں نے جناب فکا فقہ کے بارے میں تو وہ ان کے اپنے جو ہے ان کا یہ معاملہ ہے تو جب تک تقلید نہیں ہوگی تو بندہ یوں ہی در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرے گا تقلید جو ہے اس حوالے سے ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس پر بھی کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں جی جب قرآن و دیس موجود ہے تو تقلید کی ضرورت کیا ہے تو اصل میں ہم صرف اور صرف مسائل میں تقلید کرتے ہیں عقائد میں تقلید نہیں کرتے عقائد ہمارا قرآن و حدیث ہی ہے عقیدہ ہمارا قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے وہی ہے مسائل چونکہ ہم لوگ نہیں نکال سکتے قرآن و حدیث سے خود اسٹم نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے آئمہ نے ہمارے بزرگوں نے دین میں جو کام کیا ہے اس کی روشنی میں ہم جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی الحمد للہ کا ایک بھی عمل جو ہے فکر کا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہی ثابت نہیں کر سکتے اگرچہ نے بعض نے بہت شورش کی ہے اور بہت ادھر ادھر کی ماری ہیں کتاب میں لکھنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن کام کی بات جو ہے وہ ایک بھی نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ یہ واقع انفیفا فی جناب اعتراض ہے تو الحمدللہ اگر ایسا کہیں ہوا ہے تو اس کے جوابات الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اللہ رسول کے فضل سے دیے گئے ہیں اس لیے ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور پرسوں اور شاید میں نے کیا تھا کل تو میں آ نہیں سکا تھا اور علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ روم میں ریکارڈنگ ہی چلتی رہی ہے تو بھائی آپ بھی ایڈمن ہیں اس کا بھی خیال رکھا کریں تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ لباس خزر میں ہی آتا ہے اور اسی میں بعض اوقات جو ہیں وہ رہزن بھی ہوتے ہیں تو بس ان کو اچھے طریقے سے ان کا ذہن بنائیں اس کے لیے کئی پیار محبت کے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اس طرح کی فکی پہیلیاں جو ہیں ان کے سامنے رکھیں ٹھیک ہے نا جس طرح کے امام اعظم نے مسائل حل فرمائے ان سے کہیں کہ اگر امام اعظم نہ ہوتے تو اس کا مسئلہ اس طرح کے مسائل کون حل کرتا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام اعظم ابو منی فاردی اللہ تعالیٰ کی تکلید کریں اور آپ ہی کی تقلید کیوں کرنی ہے اس کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا زمانہ مبارک جو ہے وہ سب سے قریبی زمانہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے آپ کی جو ہے وہ تکلیف کرنی چاہیے آ جائیں خطبہ بھائی پر السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخفرہ میری آواز آ رہی ہے روم میں آہ حضرت آہ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا قرآن انکمپلیٹ ہے یا حدیث قرآن اور حدیث جو ہے وہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان اگر موجود ہیں کیا ایک شخص جو ہے جو اس کو پڑھ سکتا ہو سمجھ سکتا ہو آیا وہ مجھت نہ ہو مگر ایک اتنی اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ جو ہے مطلب وہ قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے حدیث کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کیا اس شخص کے لیے بھی جو ہے وہ تکلیف ضروری ہے وہ بھی کسی کا فالوور ہو ضروری ہے یہ یا پھر وہ شخص جو ہے اگر قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل نکال سکتا ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب جو ہے مطلب فکر کی طرف آئے کیا فکر پر فالو فکر کو فالو کرنا ضروری ہے یہ سوال ہے حضرت اس کا جواب بتا فرمائیے ذاکر اللہ علیکم و رحمۃ وعلیکم السلام و اللہ و دیکھیں کرتبہ بھائی اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس کو تقلید کی ضرورت نہ ہو کہ تقلید جو ہے اس وقت کے لیے جو علماء ہے جتنے بھی جو بڑے سے بڑا بھی عالم ہے وہ سب کے سب انہیں مسائل پر آگے مسائل ان سے اخذ کر رہے ہیں جو جن کی بنیادیں اور اصول ہمارے ائمہ نے فراہم کر دیے ہیں مجھ مطلق جو ہوتا ہے وہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اجتہاد جاری رہے گا لیکن تکلیف سے اس لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہے کہ جتنے بھی اصولوں کے مطابق وہ آگے چلیں گے متحد جو اتحاد کرے گا مسائل کو اخذ کرے گا وہ اصول کس نے بنائے ہیں وہ امام اعظم ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے ہیں آپ امام محمد بن حسن شیبانی رحمتہ اللہ علیہ نے بنائے ہیں امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو وہ انہی اصولوں کو فالو کرے گا اس لیے فالو کرنا تو ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ جو بندہ نکال سکتا ہو قرآن و حدیث سے اصل میں یہ لفظ قرآن و حدیث سے مسائل کا نکالنا یہ بڑا کہنے میں بڑا آسان ہے اور جب نکالنے پڑیں گے تو بہت مشکل ہے کہ جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی ہے نماز جنازہ پڑھنے والی کہ اب دیکھیں حدیث میں موجود ہے چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا پانچ کے ساتھ اور سات کے ساتھ اب موجودہ دور کا جو بندہ ہے وہ مجھے بتایا کہ وہ کیسے اس کو پڑھے گا ٹھیک ہے نا اب کس چار پڑے گا پانچ پڑے گا یا سات پڑے گا یا پھر ایک ہفتے میں چار پڑھایا کرے گا ٹھیک ہے دوسرے ہفتے میں جناب وہ پانچ کے ساتھ پڑھایا کرے گا اور تیسرا ہفتہ جو ہوگا اس میں وہ سات کے ساتھ پڑا کرے گا یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے اگر وہ کہے گا کہ جی میں چار کے ساتھ پڑھتا ہوں ہم کہیں گے جو پانچ والی حدیث ہے وہ بھی ٹھیک ہے سات والی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اب اس کا کیا کرو گے ٹھیک ہے آخر کار کیا کرے گا جس کو فلاں محدث نے فلاں محدث نے فلاں یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا محدسین کی تقلید کرنی پڑ گئی تو تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جوابی حضرات تکلیف کے منکر ہیں یہ بھی تقلید کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابونی فرق یہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنے مسجدوں کے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں اور ان پڑھ ملا جو ہے ڈیڑھ ڈیڑھ کتاب پڑے ہوئے ان کی تکلیف کرتے ہیں فرق صرف اتنا کرتے یہ بھی ہیں کرتے ہم بھی ہیں ٹھیک ہے جناب تو آ جائیں بھائی مائک پر جو آنا چاہیں السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہمارا بندہ ہی چلے گیا اسپیکٹریٹر ہے جناب وہ آپڑا چلے گی جی حضرت ایک سوال ہے یہ وادی لوگ حضرات کہتے ہیں کہ تکلیف کرنے والوں کے بارے میں جی کہتے قرآن کریم نے برائیاں فرمائی ہیں اور وہ پادریوں وغیرہ کی آیتوں کو لے آتے ہیں تخصو اخباروں رحبان وغیرہ والی تو یہ تو تقریباً جتنی بھی آیتیں آتی ہیں تو یہ تو اس سے مراد مطلب پچھلے لوگ ہیں نا جو پادریوں اور جُرگیوں وغیرہ کا اس میں ذکر ہوتا ہے تو اس کو یہ لوگ یہاں پر لا کر ہم پہ کیوں فٹ کر دیتے ہیں کہ جو تقلید ہم کر رہے ہیں تو اس سے مراد یہ لوگ وہ اسی مطلب تکلیف کو سامنے لے آتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے اور یہ جو قیاس ہے قیاس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت تو کیونکہ قرآن کے بارے قرآن میں تو ہے نا کہ جو لوگ مطلب کیا کہتے ہیں کون سے آئے تھے انہوں نے لکھی وابیوں نے یہ وابی لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم لوگوں پہ نا یاہی الجینا منستا نبو کثیر ام ولی منزن قیاس متحد جو ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ قیاس جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ لوگ ان دو چیزوں سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے قیاس سے اور دوسری جو یہ ہے تخلیق سے اس کے معاملے کی اگر تھوڑی سی وزا تھا مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ معذرت کرتبہ بھائی آپ پر جمپ کیا میں نے اچھا حضرت تموجن بھائی مسئلہ اصل میں یہ ہے آج جو آپ نے سوال اٹھایا ہے ماشاءاللہ اللہ تو لیکن آپ نے اپنی بات میں اس کا جواب بھی تھوڑا سا دیا ہے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی نے اصل میں فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا کہ ایک امت جو ہے ایک قوم پیدا ہوگی میری امت میں جو بتوں والی آیات جو ہے ان کو اولیہ اللہ کے بارے میں چسپا کیا کریں گے یعنی اہل ایمان پر وہ لگایا کریں گے کافروں والی آیات اہل ایمان پر لگایا کریں گے تو یہی وہ کام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ان کا قصوری کوئی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں بتایا ہوا کہ ایسے بد جو ہے وہ آئیں گے جو قرآن کریم کی غلط تشریحات کریں گے اور باقی رہ گیا یا من الظن تو زن سے مراد تو گمان ہے اور وہ بھی گمان جو کسی کے بارے میں ہم کرتے ہیں اس سے قیاس تو مراد ہی نہیں لیا جا سکتا قیاس تو ہم اس سے مراد نہیں لے سکتے ماشاءاللہ تو مجن بھائی آپ نے خود ہی اس کا حدیث کا ریفرنس بھی دے دیا ماشاءاللہ تو اس سے ہم قیاس تو کرنے قیاس تو مراد ہی نہیں لے سکتے اور قیاس کی جو تاریف ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم ایسے ویسے ہر ایک بات میں قیاس نہیں کرتے نہ ہمارا کا یہ مذہب ہے قیاس کا مطلب یہ ہے قیاس کی جو تاریخ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک نس شری کے اوپر کوئی ایسے مسئلے کو قیاس کرنا کہ جس میں وہ علت مشترک پائی جائے جس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہو تو جب تک یہ جب تک یہ قیاس نہیں ہوگا تو مسائل حل نہیں ہو سکیں گے اور قیاس کا جو طریقہ کار ہے جو شرائط ہیں بہت کڑی شرائط ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ان کے مطابق کرنا پڑے گا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے اور دیکھیے اب یہ لوگ پہلے قیاس کے خلاف لکھتے تھے ابھی پچھلے دنوں مجھے میرے ہاتھ میں ایک رسالہ لگائے تو وہ عربی سے ترجمہ ہو کے اردو میں یہاں آیا تو میں مقصبے پہ کچھ کتابیں خریدنے کے لیے گیا تو وہاں اتفاقر مجھے مل گیا تو نام جو لکھنے والے کتھا وہ بہابیوں کا تھا کوئی دمشکی دمشکی کے پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام آگے لمبا چوڑا لکھا ہوا تھا تو اچھا میں نے وہ <coughs> رسالہ اٹھایا کہ قیاس کی حقیقت اب اس میں میں نے پڑھا تو اب وہ کیا کہتے ہیں سارے رسالے کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ دور حضر میں قیاس کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہے کرنا پڑے گا یہ ہے وہ ہے پہلے قیاس جو ہے اس کی اس نے کوشش کی ہے کہ مذمت بھی کرے اور بعد میں جو ہے وہ خود بخود جو ہے قیاس کو مانتا بھی ہے جی تو ماشاء عمران بھائی جناب آپ نے انٹری اب دی ہے تو اب آپ بھی مائک پہ تشریف لائیں اور میری تو حاضری کافی دیر سے ہے اور آپ بھی اپنے ایمان افروز جو ہیں بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں علامہ بزم رضا صاحب کی زیر صدارت جو ہے یہ آج کا روم چل رہا ہے سعید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو نامور شخصیات تھیں روم کی اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں بلکہ جب سے میں آیا روم میں مجھے نظر نہیں آ رہی اور ہونا چاہیے تھا کہ سب کے سب جو تھے یہاں حاضر ہوتے اور میں نے اس دن سب سے کہا تھا کہ اسپیشلی لوگوں کو انوائٹ کریں اس روم میں تاکہ امام اعظم ابو نقا اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلے تو بہرحال ہو سکتا کسی کی کو مجبوری ہو یا کسی وجہ سے کوئی نہ آ سکے ہوں جی اللہ اکبر کبیر حضرت آپ بھی آئے نا جمائک پہ تشریف لائیں اور سوالات کے جوابات بھی اشاعت فرمائیں اور بلکہ بیان فرمائیں پہلے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و مغفرہ میری آواز روم کے اندر امید کرتا ہوں کہ آر رہی ہوگی جناب حضرت یہ ایک چند سوالات ہیں جو ہمارے ایسے بھائیوں نے پوچھے ہیں جو مطلب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں وہ بھائی تھوڑے سے کنفیوز ہیں تو ان پر مطلب اس طرح مطلب وہ ڈائریکٹلی وہ نہ کیجیے گا کہ مطلب یہ جو ہے مطلب وہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے مطلب یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے اور ہماری ان سے ڈسکشن بھی چل رہی ہے کافی عرصے سے تو اب آپ چونکہ موجود ہیں روم کے اندر تو وہ اس لیے سوال کر رہے ہیں اور حضرت ہو سکتا ہے کہ آپ نے بیان میں اس کا جواب بھی عطا فرما دیا ہو مگر یہ سوال پھر پوچھے جا رہے ہیں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے آ... حضرت قرآن پاک کے اندر ارشاد ہوتا ہے اور نہ رہے کوئی تر اور خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں لکھی نہ ہو یعنی قرآن کے اندر جب ہر چیز موجود ہے تو پھر ہم مطلب کیوں جو ہے مطلب اتنی مطلب فکر میں جائیں اور اس کو کیوں جو ہے نا فالو کریں آیا اتنا مطلب ضروری ہے کہ جو ہے مطلب کسی کو امام بنا کے فالو کیا جائے اگر اس طرح اگر ہم کسی ایک کو امام بنائے تو صحابہ اکرام سارے کے سارے ہی پھر وہ ہمارے امام ہوئے اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میرا امام جو ہے وہ پیرے خاص صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم ہیں اور کوئی امام نہیں تو یہ مطلب اس کا جو ہے مطلب سوچ جو ہے وہ کیا ٹھیک ہوگی یہ اس کا جو ہے پلیز جواب بتا فرمائیجیے سمجھانے والے انداز میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ خرتبہ بھائی آپ کو پتا ہے میں جارحانہ انداز میں بات نہیں کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل ذرا فرینڈلی ماحول میں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی سوال آپ جب لاتے ہیں یا کوئی بھی بھائی یہ مینشن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ یہاں <coughs> بیٹھے ہیں یا نہیں ہیں یا سن رہے ہیں یا نہیں ہیں اصل میں سوال آپ کا اچھا ہے سنیے تو یہ جو دلی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ ولارت بن مولایا بس کتاب مبین کے ہر خشکی اور طریق جو ہے اس کا علم قرآن میں موجود ہے تو اب سوال تو یہ ہے یہ تو فکہ کو ماننے والے اور بیان کرنے والے کوئی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو نامکمل مانتے ہیں نعوذ باللہ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اور چیزوں کی ضرورت ہے اصل چیز تو یہی ہے کہ قرآن کریم میں جو علوم بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم سمجھیں گے کیسے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہماری زبان نہیں ہے ٹھیک ہے یا اگر کوئی کہے کہ جی عرب والے عرب والوں کی زبان ہے تو قرآن کریم کا اسلوب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ان تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے رسول اکرم صلی اللہ کے کیا آپ کے قلب مقدس پر قرآن نازل ہوا اگر قرآن پاک خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہوتا یا زبان کا ہی مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر فروخ رضی اللہ تعالیٰ نے اڑھائی سال لگا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت بقرہ کی جو تعلیم حاصل کی وہ کون سی تعلیم تھی آپ نے اڑھائی سال صرف شورت بقرہ سیکھنے میں لگا دی اب دیکھیے حضرت عمر فاروق کو یہ کوئی رحمانی قاعدہ پڑھانے کی ضرورت تو نہیں تھی نا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نہ مخارج درست کروانے کی ضرورت تھی نہ تلفظ کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ کیا سیکھتے رہے تو وہی سیکھتے رہے جو اس میں جو مسائل تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھتے رہے تو حضرت عمر فاروق جیسی ہستی بھی اگر خود بخود جو ہیں وہ اپنے آپ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے کما حق کو مسائل نہیں نکال سکتے ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑی تو پھر ہما ہمارے جیسا عامی سا آدمی اٹھ کے کی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن پاک سے مسائل خود بخود نکال سکتا ہوں اب دیکھیے ایک مثال دوسری مثال قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز کیسے پڑھنی ہے رکوع کی حالت کیا ہوگی سجدہ کیسے کیا جائے گا اس کا ہمیں احادیث مقدسہ سے معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نماز کا حکم ہے زکوٰۃ کا حکم ہے زکوۃ دینی ہے بس قرآن یہ کہتا ہے کتنے مال پہ کتنی دینی ہے یہ قرآن نہیں بتاتا یہ نہیں کہ اس میں علم موجود نہیں ہے مطلب موجود تو ہے لیکن اجمالی علم ہے تفصیلی نہیں ہے قرآن پاک نے بعض چیزیں جو ہیں تفصیل سے بیان فرمائیں بعض جو ہیں اجمالاً بیان فرمائیں تو اس لیے اجمالی چیزیں جو ہیں وہ تو سب کی سب بیان ہیں سب ہماری عقل شعور اور سمجھ وہاں تک نہ پہنچ سکتا ہو لیکن قرآن پاک میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور اب اس کی تفصیل احادیث مقدسہ میں ملتی ہے احادیث میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اجمالن بیان ہے تفصیل نہیں ہے تو ان کو کون بیان کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخت احتا دہ تم یہ صحابہ والا مسئلہ کہ ہر صحابی ہمارا امام ہے تو کوئی شک نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے تو معاملہ تو صاف ہو گیا کہ کسی کی اتباع تو کرنی پڑے گی نا اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے صحابی کی اتباع کرنے کا ذور دے رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم تو اسی یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام رام علیہ مردوان نے اشتہاد بھی فرمایا قیاس بھی فرمایا بے شمار مسائل میں موجود ہیں اس کی میں مثال دے دیتا ہوں ایک یہ شراب کی حد جو ہے شراب کی حد اسی کوڑے جو ہیں یہ کوئی بندہ مجھے پرانے پاک سے ثابت کر دے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی سے ثابت کر دے کہ آپ نے اسی کوڑے کسی کو لگائے ہوں تو الحمد ایسا نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر الفروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں ان پر اجماع ہوا امت کا تو کیسے کیا وہ قرآن پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کے سامنے نہیں تھا تو کیوں کیا تو ان کو پتا تھا کہ وہ قرآن حکیم کو صاحب نے مل کر اس کو سمجھا اس کے مفہوم کو اور اس کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق اس پہ عمل کر دیا اب اسی کوڑے ہی حد ہیں شراب کی جبکہ قرآن پاک میں یا حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ میں یا آپ کی جو زبان مبارک سے نکلی ہوئی حادیث ہیں ان میں ذکر نہیں ہے ایسی کوڑوں کا کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو آئمہ ہیں مجتہدین جو ہیں ان, کی ان سے ان کی تقلید کرنا یا ان کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کرنا وہ ہم جیسے جو عام سادہ لوگ ہیں ان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل خود نہیں نکال سکتے جیسا کہ میں نے ارج کر دیا ایک دو مثالیں بھی میں نے ارج کر دی کہ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں وہ دی جا سکتی ہیں تو جب ہم نکال نہیں سکتے تو پھر ہمیں حق بھی حاصل ہے کہ ہم ایسی کوشش کریں کہ قرآن پاک میں اگر خطا ہو گئی کیونکہ قرآن پاک کی اپنی مرضی سے اپنی رائے سے تفسیر کرنے سے منع کیا گیا اگر خطا ہو گئی تو کیا کدھر جائیں گے علوم کا انکار نہیں ہے قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے علوم ہیں سارا کچھ ہے معارف ہیں اور ایگزامپل دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی و کریم نے یہ جو حکم دیا ہے ہمیں کئی چیزوں کا حکم دیا ہے جن کا میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اجمالی ذکر ہے تفصیلی ذکر نہیں ہے اور کچھ چیزیں جو ہے ان کا تفصیلی ذکر ہے ابھی نماز کی میں نے مثال دی ہے زکوٰۃ کی مثال دی ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا طریقہ زکات ادا کرنے کا طریقہ اس کے بعد آپ حج کی مثال لے لیں تو حج بھی ہے حج کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے یا طواف کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ مناسق حج جو ہے جس طرح آج کل ادا کی جاتے ہیں ان کی پوری تفصیل پرانے پاک میں موجود نہیں ہے یہ جمالن تو ذکر ہے ٹھیک ہے تو اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہیں ان کا ان سے یہ ہمیں تفصیل ملتی ہے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک ایسا بہر ہے ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو غوطہ لگائے گا اس کو ہی اس میں سے مسائل ملیں گے اس میں سے موتی ملیں گے تو اور بھی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں ایک اور میں مثال دیتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اگر صورت فاتحہ کی تفسیر لکھنی شروع کروں تو ستر اونٹ جو ہیں وہ سورت فاتحہ کی تفسیر سے بھر دوں اب وہ تو بھر سکتے ہیں تو ان کے پاس علم ہے اب میں اور آپ اگر تفسیر لکھیں گے تو کیا لکھیں گے زیادہ سے زیادہ ترجمہ کر لیں گے اور کیا کر لیں گے اس میں تو پتہ چلا کہ علم کا حصہ ہر ایک کو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذرف کے حساب سے دیتا ہے تو وہ نکال سکتے ہیں مسائل اس میں سے تو ہمیں تو صورت فاتحہ جو ہے اس کا, اس کا پورا ترجمہ نہیں آتا اس کی پوری تفسیر نہیں ہمیں آتی تو ہم اس سے مسائل کیسے نکالیں گے سیدنا امام یازم ابو رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر میں تھے تو رات کا وقت ہوا تو آپ لیٹ گئے آپ کا ساتھی جو تھا اس نے اس مسلح بچھا اور نماز پڑھنی شروع کر دی وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا صبح اس نے بڑے تعجب سے کہا حضرت آپ تو بڑے مسلمانوں کے امام ہیں اور بڑا آپ کا نام ہے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں آپ کی اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے میں اچھا کس بات کی مایوسی حضرت آپ ساری رات لیتے رہے ہیں نماز نہیں پڑی آپ نے مطلب چاہیے تھا کہ آپ بھی ساری رات نفل پڑھتے رہتے تو آپ نے فرمایا تو نے کتنے نفل پڑھے کہا جی میں نے آج رات میں پانچ سو نفل پڑھے پر میں ان کا فائدہ کس کو ہوا سنیکا جی مجھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات لیتے لیتے قرآن پاک سے پانچ سو مسائل نکالے ہیں اور اس کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہوگا پوری امت کو ہوگا تو یوں آپ سمجھ لیں کہ امام اعظم ابو نفر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستیاں یا جیسے جو اکادرین امت ہیں جن کی تقلید کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ غباس ہیں وہ تا زن ہیں وہ تاخور ہیں خورانے پاک کے اور وہاں سے وہ ہمیں نکال کر مسائل جو ہیں وہ دیتے ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو ہے مطلب ان کے بغیر گزارا چلے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تقریر کا انکار کرتے ہیں آئم مجتہدین کے اجتہاد کا انکار کرتے ہیں اور گزارا نہیں ہے ان کے بغیر وہ چاہے کو چوری چھپے کر لے ان کی کتابوں سے یا ویسے کر لے کرنا پڑتا ہے تو ہم اللہ علان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے فس الکرین کم تم لا تعالیٰ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو اہل علم سے تو یہ کیا حکم دے رہی ہے آج مبارکہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے پتا چلا علم تو ہیں فوق من علیم علم ہے فرق والے سے اوپر بھی علم والا ہوتا ہے تو ہمیں جو مسائل قرآن پاک سے معلوم نہیں ہو سکتے ہم نکال نہیں سکتے وہ نکال کر ہمیں یہ علماء عطا فرماتے ہیں اسی لیے ہم ان کے مقلد ہیں یہ نہ ہمارا نظریہ ہے نہ عقیدہ ہے جی امام بنانا جیسے امام البیا آپ بائیک پہ آ کے ذرا تھوڑا سا کر دیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت میں نے آپ سے ایک اور ماشاءاللہ سے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی ہے اور اگر حضرت اسی طرح تھوڑی سی اور ایگزامپلس اگر آپ جیسے جیسے مثال کے طرح پہ جو چیز قرآن کے اندر موجود نہیں ہے حدیث کے اندر موجود نہیں لیکن ہماری جو ہے وہ عام فہم زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جیسے مثال کے طور طلاق کے مسائل اور بھی بہت سارے جو انسان کی مسلمان کی زندگی میں ضروری ہیں اور وہ جو ہے مطلب یہ فکر جو ہے مطلب اسی میں سے نک... اخذ کیے گئے اسی میں سے نکلے ہیں جس کی وجہ سے فکر کی وجہ سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے تو وہ اس کے تھوڑی سی اگزامپل پلیز اور عطا فرما دیجیے گا اور یہ جو ہے مطلب بتائیں کہ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ چونکہ پیارے آقب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جو وہ امام ہیں امام الانبیاء ہیں تو ان کے ہوتے ہم کسی اور کو امام کیوں بنائیں کیا دوسروں کو امام بنانا ضروری ہے کیونکہ ایک دفعہ حضرت یہ ہوا تھا کہ ہم دوسرے روم میں کسی سے بحث کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس سے جب ہم نے یہ سوال کیا تو کہتا ہے میرا امام جو ہے وہ جو پیارے آقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کوئی نہیں ہے اس نے یہ مطلب ہمیں کہا تھا تو ہم اس کو جو ہے مطلب خیر ہم نے تو اس کو کر دیا تھا لیکن جو ہے مطلب ہم نے تو پھر اس سے چونکہ ہماری بحث ہو رہی تھی اس لیے ہم نے اس سے اور سوالات کیا تھا لیکن یہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں وہ سمجھنے آئے ہیں تو اس لیے ذریعہ پلیز جو ہے نا اس پر ذرا کلام فرمائیے اور اگزامپلس اور جو ہے نا اس طرح کی دیجیے گا تاکہ ان کو تقلید کی جو ہے نا ویلیو کا اندازہ ہو جزاک اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا کرتبا بھائی یہ جو امام امام کے متعلق آپ نے کہا آقا کریم علیہ السلّہ وسلم امام ہے ساری امت کے امام ہے ٹھیک ہے امام اعظم کو امام یا کتنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلّہ السلم کے مقابل میں نہیں کہتے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے آپ کے مقابلے میں اہل سنت وجمات کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام آپ کی اتباع میں آپ کی پیروی میں امام ہے اپنے اپنے ادوار کے اپنے اپنے, اپنے علاقوں کے ٹھیک ہے امام اعظم کو امام کہا جاتا ہے ان کی علمیت ان کے مقام ان کے مرتبے میں آپ مقتد کی حیثیت رکھتے مقتدا کی یعنی جن کی اقتدا کی جائے اور اہل زمانہ نے آپ کے زمانہ کے اور بعد والے لوگوں نے آپ کو امام تسلیم کیا ہے اس امام کو اس لفظ امام کو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے امامت کے مقابلے میں نہیں لا سکتے اور ورنہ تو پھر باقی امامت جو صابق رام الرحمدوان نے بھی تو امامت کی ہے اور وہ بھی امام تھے امام برحق تھے چاروں خلفا امام تھے آکا کریم علیہ السلام کے اہل بیت اتحار جو ہیں وہ سارے کے سارے امام ہیں امام حضرت علی پاک کے بعد دیکھئے مولا امام حسین امام احسان امام بکر امام زین العابد تو یہ سارے کے سارے امام ہیں تو یہ لفظ امام جو ہے اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مقابلے میں نہیں لاتے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے بلکہ اس امام سے مراد ہے اپنے زمانے میں دیگر لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہونا اور ان سے برتر ہونا اس حوالے سے آپ کو کہا جاتا ہے امام اعظم بھی آپ کو اسی حوالے سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے ہم زمانہ اور بعد والوں سے الم اعظم تھے بڑے تھے ورنہ اور یہاں سے مسٹیک پیدا ہوتی ہے اور مس گائیڈنس جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس لفظ کو امام اعظم کو یا امام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور بعض بھائی جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ جناب دیکھیں امام تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ابو نفا جو ہے وہ کہاں سے امام آئے ٹھیک تو اس لیے یہ تو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ کے اس میں پاک کو آپ کے مقابلے میں کسی کو امام نہیں رکھتے اور یہ لفظ امام آپ کے اپنے زمانے کے لحاظ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کا مبارک زمانہ ہمیشہ ہے اور آپ تو ساری امت کے ساری خدائی کے امام ہیں سارے انبیاء کرام نام رحیم وسلم کے امام ہے وہ شرف وہ فضیلت وہ کمال وہ رتبہ وہ آپ ہی کا خاصہ ہے اس میں نہ کسی کی شرکت ہے نہ کوئی اس میں کر سکتا ہے یہ ایشو ہی الگ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اور یہ امامت جو ہے یہ دونوں بالکل الگ الگ ایشو ہیں ان کو آپس میں ہم ملا نہیں سکتے ٹھیک ہے تو قرآن پاک سے ابھی اب آپ نے جو اگزامپل کا کہا تو وہ مطلب دست جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے کچھ عرض کر دی ہیں اور تھوڑا اگر غور کریں گے تو اور بھی اس میں مل جائیں گی تو اصل میں چونکہ موضوع تھا تو تھا آج کا سید امام کی سیرت کے حوالے سے تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ صاحبان علم ہیں اور بڑی اس پر ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے سوالات جو ہیں وہ جی ہر امام ہر زمانے میں امام ہو سکتا ہے ہوں گے اگر نہیں ہوں گے تو کیسے کام چلے گا امامت جس مسجد جس شخص کی اقتدا میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تو امام ہے آج کے زمانے میں سید اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ امام ہیں ٹھیک ہے آپ کے آگے آپ کے صاحب زاد حضور شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمتہ اللہ علیہ آپ امام ہیں اور آپ کے غلام آگے امام ہی امام ہیں تو اس اس طرح جو امام ہے اس کا تو کوئی کمپیئر ہو نہیں سکتا نا وہ کر نہیں سکتے اگر کوئی کرے گا تو پھر تو مسئلہ جو ہے وہ جو ہے بالکل کلیئر نہیں ہو سکتا کسی بھی طرح تو اعتراض پہ اعتراض چلا جائے گا نا اس کا سیدھا سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ لفظ امام جو ہے وہ رسول اللہ, اللہ و کے مقابل ہے ہی نہیں بلکہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ, اللہ و کی جملہ صفات اللہ کے مقابل نہیں ہیں اور امتوں کی جملہ صفات جو ہے وہ رسول اللہ کے مقابل نہیں ہیں صلی اللہ تعالی وسلم اچھا اس روم کے بھی امام ہیں تو جناب اصل میں تو یہ تقلید جو ہے اور اشتہاد جو ہے یہ بذات خود بہت بڑے جناب موضوعات ہیں اور اسپیشلی ان پر بھی چاہیے کہ ان ٹاپکس پر بلکہ ان کا اعلان کر دیا جائے اور ان پر بیانات ہوں اور سوالات جوابات ان پر اسپیشلی ہوں تو آج تو اصل میں تھا سگی رہا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے تو چلو اچھا ہوا اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ یہ سوالات چل رہے ہیں تو اس روم کے امام صاحب یہ ہیں شاہ شرف القادری صاحب صدر بزم محف... صدر بزم جو ہیں آج تو ان کو بھی زحمت دی جائے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں تو میں تو بالکل ایک ادنا سا طالب علم ہوں ان کے سامنے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ان کی شفقت ہے ان کی بزرگی ہے ان کا بڑا پن ہے کہ وہ مجھے بہت دیر سے مائک پہ برداشت کر رہے ہیں اور خود تشریف نہیں لاتے ان کو آنا چاہیے وہ بھی سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں اور بہت سارے صاحبان علم دیگر بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور جو ہے وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں Uh, کیونکہ uh, مجھے جیسے نکمے کی گفتگو سن سن کے تو آپ بھائی جو ہیں کافی اکتا چکے ہوں گے میرے خیال میں تو آ حضرت ماشاءاللہ اللہ ہینڈ ریز کر دیا آپ نے اور تو مجھن بھائی آپ ہنارا ہے تقبیر اللہ اکبر نارا رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو تمجن بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہینڈ ڈاؤن کریں تاکہ حضرت جو ہے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اس کے بعد پھر آپ بھی آئیے گا آپ کی باتیں بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہیں اور ایک مجھے شکوا ہے تموجن بھائی آپ سے کہ آج آپ نے نا ابھی تک کوئی مزاح کا رنگ نہیں تھوڑا بہت دیا ساتھ میں بڑے سنجیدہ سنجیدہ ہیں آپ تو روم میں جو ہے وہ سنجیدگی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا مزاح جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے تو جناب حضرت علامہ صاحب آپ کے لیے مائک فری السلام علیکم و اللہ و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جناب آپ کو برداشت نہیں کر رہا بلکہ آپ کے لیے جگہ میرے دل میں ہے میں نے دل میں آپ کو برداشت کیا ہوا ہے جی ہاں جی انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ میں بھی آ رہا ہوں ابھی میں بھی امام ہوں وہ بھی مجھے بھی امام مانتے ہیں صحیح بات ہے لیکن ابھی میں کھانے پینے کا امام ہوں ابھی خربوزہ کھا رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں جی. جی کھانے پینے کا امام ہوں ابھی اور دوسری بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں اور دوسرے کسی کو نہیں مانتے ان کو چاہیے ریاض میں جو یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں انہیں گرا کے ان کے پیسے جو ہے ہمیں دے دے جی امام محمد بن سعود یہ یونیورسٹی کا نام ہے امام محمد بن سعود جی اور امام کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کو اس کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں جو انہوں نے لکھی ہے اس میں اس کو امام مانتے ہیں اور اسی کے نام سے امام محمد کے نام سے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے ٹھیک ہے وہ دونوں یونیورسٹیاں دے دیں ہمیں, ہمیں ان کا ملبہ گرا کے زمین بیچ کے پاکستان میں کوئی امام اعظم کے نام کی یونیورسٹی بنا لیں گے کیونکہ ہم تو اما کو مانتے ہیں نا اور دوسری بات یہ ہے چونکہ میں کھانا کھا رہا ہوں نا ابھی فارغ نہیں ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں آؤں گا انشاءاللہ ضرور رہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی امام کو نہیں مانتے یہ بات ٹھیک ہے نا کسی امام کو نہیں مانتے ام. لیکن قرآن جو پڑھتے ہیں وہ مقلدانہ انداز سے پڑھتے ہیں پوری زندگی روایت ہفس پڑھتے ہیں وہ مقلدانہ انداز ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہفس پڑھتے تھے جی آپ کون سی روایت پڑھتے تھے وہابی حضرات سے یہ سوال کیا جائے گا امام ہفس کس سن میں پیدا ہوئے اور آپ کے استاد کون تھے جو آج روایت ہف پڑی جاتی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا تو نہیں کہہ سکتا نا کیونکہ یہ تونس یہ سوڈان یہ ایسے ملک جو ہے ان میں ورش چلتی ہے کہ کسی ملک میں جناب قالون چلتی ہے کسی میں کوئی چلتی ہے لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بحرین کویت قطر سعودیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہاں جی سب میں کون سی روایت پڑی جاتی ہے روایت ہفس تو کیا کس حدیث سے ثابت ہے کہ ایک ہی روایت جو ہے پوری زندگی پڑی جائے اور ایک ہی امام کی بھی نہیں بلکہ اس کے راوی کی روایت پر پوری زندگی گزار دی جائے تو یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے تلاوت پر مارتے تھے یہی روایت پڑھتے تھے اس کا اس سوال کا جواب آپ لوگ علماء بہابیا غیر مقلد ہاں جی غیر مقلد اس کی تشریح آج نہیں زیادہ کرنی ہے ہم لوگوں نے کیونکہ آج کچھ پابندیاں ہیں آج کچھ پابندیاں ہیں ورنہ ہم بہت بہت کچھ کہہ سکتے ہیں ابھی میں خربوزہ کھا لوں پھر انشاءاللہ آتا ہوں اگر کسی بھائی نے خربوزہ کھانا شکر ہے مجھے ایک ہی ایک ہی بس ایک ہیٹ جو ہے نا پیز کھاؤں گا زیادہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ شوگر ہے نا ہاں جی تو آیا ہوا ہے اب چھوڑوں گا بھی نہیں سننی ہوں نا گیارہویں کھانے والا ہوں آیا ہوا ہے چھوڑوں گا نہیں کھاؤں گا ضرور ایک دلی کھاؤں ضرور کھاؤں گا ہاں جی تو ابھی میں کھانے میں مضروب ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم امام ابن تیمیہ پر لانت ہو اس خبیف پر لانا سلم سے اپنی لاٹھی کو بہتر کہنے والوں پر لانت ہو حضور کے مزار کو بدقدا کہنے والوں پر لانت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ پر لانت ہو گستاخ رسول پر لانت ہو سارے وہابیوں پر سارے نجدیوں پر لانت ہو نجدی جن کو سرکار نے شیطان کا سینگ کہا ان پر لانت ہو نجدی جن کے لیے بخاری شریف میں آیا کہ وہ شیطان کا سینگ ہیں میں ان کے لیے کیسے دعا کروں ان شیطان کے سینگ ان شیطان کے سینگ والے نجدیوں پر ان وہابی نشدیوں پر لانت ہو تو جناب یہ نجدی وہابی یہ, یہ بدبو دار یہ گندے انڈے یہ القاعدہ کے لیڈر یہ ابن عبد الوہاب کی ناجائز اولاد یہ امام اعظم پہ انگلیاں اٹھانے والے ان کے جو امام ہیں امام ابن تیمیہ جو کائنات کا بدترین کافر ہے جو کائنات کا بدترین کافر ہے ابن عبد اور ابن تیمیہ جس کی گستاخیوں سے اس کی کتابیں بھری پڑی ہیں یہ وھابی نجدی اللہ کو اللہ کے دو ہاتھ ماننے والے اللہ کے دو پاؤں ماننے والے اللہ کے اللہ کے سنہری بال ماننے والے اللہ کا جسم ماننے والے اللہ کا اللہ تعالیٰ اتنا بھاری ہے کہ وہ اس کے وزن سے کرسی جو ہے وہ آواز کر رہی ہے ایسے کفری عقائد رکھنے والے وھابیوں پہ اور ان کے امام پہ لانت ہو ان بدبختوں پر اور ان کی نسلوں پر لانت ہو گستاخوں پر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں ایسے تمام بدبختوں پر لانت ہو تشریف السلام علیکم جی السلام علیکم بہت شکریہ جناب عمران بھائی انکل آپ اپنی سمر عمر کو دیکھیں ثواب آپ نے کمانا ہے تو ثواب کمانے کے سر آپ نے ٹھیکہ لیا ہے اس روم میں یہ ہم لوگوں نے جو ہے تو نہیں نہیں باؤنس نہ کریں ویسے ان کو ڈاڑ دیں بیٹھے رہے جی آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا اپنی اس بزرگی کو دیکھا میں آپ اس بزرگ کا لحاظ کر جاتا ہوں کہیں آپ کی یہ ٹانگیں لڑک رہی ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں تو وغیرہ تو میں کوئی کو جا رہا جم کرتے میری باری ہوتی تو آپ کو جم بھی یاد آتا ہے کسی اور حضرت پہ یہ جم نہیں کریں گے یہ جناب ہے محترم سنی ٹائیگر انکل جو ہے یہ کسی اور پہ جم نہیں کریں گے ارے یار آبیوں کے تو جی لانت ہو جو, جو میسی کرنے والے ہیں ان پر بھی لانت ہو ٹھیک ہے نا جناب ان کو رکھے اگر ان کو رکھے تو آ رہے ہمیشہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہے اس پر لانت ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ان پر لانت ہو ان کی اولاد پہ لانا ہو ان کے آباء اجداد پہ لانت ہو ایسے گندے عقیدے رکھنے والے تمام وہابیوں نزدوں دیوبندیوں بندیوں پر لانت ہو گستاخ رسولوں پر لانت ہو جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان پر انگلیاں اٹھاتے ہوں امام اعظم ابو حنیفہ پر انگلیاں اٹھاتے ہوں ایسے تمام گستاخانے اہل بیت پر گستاخانے اور مزے کی بات یہ یزید کو یدید کو رضی اللہ عنہ کہنے والوں پر لانت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کو باغی کہنے والوں پر لانت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کے والدین کو مشرک کہنے والوں کی نسلوں پر لانت ہو جو حضور کی کے والدین کو مشرک کہیں ان کے اس عقیدے پر لانا تو ان کی سوچ پر لانت ہو ان کے اس کردار پہ لانت ہو ان کے اس ایمان پہ لانت ہو ایسے گندے عقیدے پر لانت ہو تو جو گستاخان رسول ہیں جو صحابہ اکرام علیہ مردوان کے مزارات کو جنہوں نے ڈھایا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کے مزارات کی توہین کی ان پر لانت ہو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبد خزرہ کو ڈھانے کی کوشش کی ان وہابی نجدی کتوں پر لانت ہو آجا تشریف السلام